الحمد لله لله تعالى سبحان الله سبحان الله والصلاه والسلام على حبيبه صلى الله عليه وسلم اهل الله تعالى <Mehr aw _> <Sied> بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقف ما ليس لك به علم صدق الله مولانا العظيم سلام علیکم میرے ہم نواز ساتھی اور السلام علیکم و رحمت اللہ آج کے اس اجلاس میں نا چیز ایک انتہائی اہم موضوع جناب تک موصول کرنا چاہتا ہے اس کا عنوان ہے کسی کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی حدیث پڑھ کر نہ اس کا اعتقاد رکھنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنا سبحان آہ آہ آہ آہ آہ اس موضوع کا خیال کچھ وقت پہلے دورہ حدیث کا سبق پڑھانے کے دوران ایک حدیث شریف پر کلام کرتے ہوئے پیدا ہوا اور بحمد اللہ تعالی اس موضوع کا مواد پورا جمع ہو گیا <سلام> موضوع کو <سلام> <موضوع سلام> ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کہنا ہے اس سے پہلے یہ چند تمہیدی باتیں ضروری ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک حدیث پڑھ کر اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے یہ صحیح احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور اقوال و آسارے صالف صالحین یعنی صحابہ تابعین طابین اجمستین سے بھی ثابت ہیں <تصفح> مرفوع حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارک جو ایک سو انتیس نمبر پر ہے حضرت معاد بن جبر رضی اللہ تعالی آپ سے نبی اکرم صلی اللہ بے ان داخلہ حضرت معاذ نے جبل فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے یعنی وفات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچے کہ مواخد ہو اور کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرانے والا نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا آل لسلام آل لسلام آل آل حضرت بن جبل عرض کرتے رسول اللہ اعلیٰ اوبشر اللہ یہ لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں آپ نے اسلام السلام نے فرمایا نہ انی اخاف و اینیتہ مجھے ڈر ہے کہ یہ فرمان سن کر کہیں بھروسہ نہ کر بیٹھے اعتماد نہ کر بیٹھیں اسی بات پر علمے پر اور اپنے اسلام قبول کرنے پر اور پھر عمل اسلام پر ترک نہ کر دیں تو یہ بیا اب آپ علیہ اصلاح و تسلیم نے یہ بخاری شریف میں ہے آپ علیہ اصلاح و تسلیم نے حضرت معادب ابن جبل کو خود تو بیان فرما دیا لیکن آگے بیان فرمانے سے منع بھی فرما دیا اللہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے معادب ابن جبل نے کیسے بیان کیا تو ہم تک پہنچ گئی اگر منع فرمایا تو وہ چھپاتے وہ تو دنیا ساری تک پہنچ گئے جواب یہ ہے کہ انہوں نے آپ نے قریبل وفات اس کو بیان کروایا اور وہ یہ جان کر کہ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایک تو یہ لوگ اہل ہیں اور خواص ہیں عوام میں سے نہیں ہیں وہ ہمارے خاص تنازع ہیں خاص اصحاب ہیں جن کو ہم نے سمجھا دیا ہے کہ عمل کی اہمیت کیا ہے لہذا آج ان کو اگر بیان کریں گے تو یہ لوگ اس فرمانے علی شان کو سن کر گبراہ نہیں ہوں گے اور دوسرا بیان آپ نے آخری وقت میں اس وجہ سے فرمایا کہ تاکہ کاتمین علم سے نہ بن جائیں ستمان علم کا جرم عائد ہو جائے علم کو چھپا کر چلے گئے ظاہر بھی کیا بھی آخری وقت میں اور کیا بھی ان لوگوں کے سامنے جو خواص تھے اور اہل تھے اور عوام الناس نہیں تھے کہ جو سن کر گمراہ ہو جاتے معلوم ہوا ہر حدیث, حدیث پڑھ کر وہ ہر ایک کو سنی سنا سکتے فرمان رسول کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بالکل ثابت ہو اور دوستو اسی سے ان لوگوں کا حال بھی آپ معلوم کریں جو بے لگام صحیح روایات کی بجائے موضوع ان گھڑت اور اتنا آزاد روایتیں سناتے ہیں کہ جن سے عوام الناس اپنا حق سمجھ لیتے ہیں خدا رسول کے خلاف چلنا اور گناہ کرنا اور جرائم کرنا اور معاشی کرنا اور اسلام کو چھوڑ دینا وہ اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ معمولی سا عمل کر لیا بات ختم ہو گئی کافی ہے کوئی درود کو سمجھ لیتا ہے کافی ہے کوئی کلمہ کو سمجھ لیتا ہے کافی ہے سمجھ نہیں آ رہی مقصد ہے کہ گناہوں پر دلیر بناتے ہیں لوگوں کو جری کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی اس سے پتہ چلا کہ وہ حضرات وجہ اس کے کہ ثواب حاصل کریں وہ گناہ لے رہے ہیں وہ گناہ لے رہے ہیں یہ حدیث مبارک مرفوع صحیح اس نے ثابت کر دیا ہر حدیث کو پڑھ کر بیان نہیں کر سکتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ ایسے نا یہ دعویٰ ثابت بلد ہو گیا اس کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو فرمانے علی سبحان اللہ جس کو امام بخاری نے بخاری میں تعلیقا نقل فرمایا باب من خسہ بل علم کرای تفہ یہ امام بخاری نے باب باندھا اس کا عنوان ہے ترجمت اور باب ہے علم کے ساتھ خاص کیا ایک قوم کو اور دوسروں کو نہ دیا اس خطرے سے کہ وہ سمجھ نہ پائیں یہ ترجمہ ہے یہ عنوان ہے بخاری میں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صلف صالحین احادیث آثار یہ بتاتے ہیں کہ بیان کرتے وقت تمیز کرو ہر اللہ اللہ اللہ ایک کو ہر بات نہ سنا دو ہر ایک, ایک کو ہر بات نہ سنا ہو سناؤ گے تو مجرم بن جاؤ وہ مولا علی کا فرمان علی شان وقال علی حدث الناس بما رف النا سب یارف حد تو رسول لوگوں سے وہ بات بیان کرو جس کو وہ پہچانتے ہوں نئی اوپری بات ان کو نہ سنا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کی تکلیم نہ شروع ہو جائے اللہ رسول کو جھوٹا لوگ نہ ان کو کہنا شروع کر دے محمد اللہ معلوم ہوا ایسی باتیں خصوصاً ایسی روایات جو قرآن سے بظاہر ٹکرا رہی ہوں یا آپس میں ٹکرا رہی ہوں ان کو کبھی بیان نہ کرو کیوں لوگ اتنا دین نہیں رکھتے وہ گمراہ ہو جائیں گے وہ کہیں گے دیکھا کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ یہ شاہ علی کا مشکل کشا کو فرمان ہے معلوم ہوا علی کے فرمان سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن بس کا فرمان وہ بھی صاحبی رسول ہیں اہل کوفہ میں سے سمجھ آ رہی بھائی کہ نہیں اللہ! یہ مسلم کے حوالے سے مسلم نے مقدمہ میں اس کو لیا ہے روایت فرمایا اپنی سنت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر ما انتا یہ لفظ ما انتا محد من حدیث لا تب لو الا ہُو رو ہوم اللہ کان بخد ہم فکر پرمایا جب ایسی حدیث بات بیان کرو گے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تو ضرور کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے وہ فتنہ بن جائے گا لہذا فتر میں نے ڈالو حضرت ابوارتی اللہ تعالیٰ نو تیسرے نمبر پر بھی بخاری میں ہے آپ فرماتے ہیں یہ ہے حضرت اب ابو حریر اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نو کا فرمان حفظ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حفظ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن فأما احدهما نہیں واما الاخر فلو بثسته قطع البلعوم میرے بھائی ہو اللہ قبی یہ ایک سو بیس رمبر ہے بخاری میں ابو ابور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن لیے برے یعنی کیا مطلب دو قسم کا علم لیا ایک تو آپ ایک تو تم میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر پھیلا دوں تو یہ گردن میری کاٹ لی جائے گی حافظ ابن نے حاجر اسکلانی اس پر لکھتے ہیں عجرا بولنا ہو دو آ بھی ہو فرما تبلاویسو نا میرے دوستو اس میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو برتروں کا فرما رہے ہیں کہ دو قسم کا علم لیا ایک پھیلا دیا دوسرا پھیلا دو تو کاٹ دیں گے حافظ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دوسرے سے مراد وہ حکمران ہیں جو نااہل ظالم تھے خصوصاً خصوصاً معاویہ بات کو سمجھ بن معاویہ تو کیوں؟ ان کے متعلق وہ اشارہ کی نایا میں بات اس کے متعلق یزید کے متعلق اشارہ کی نایا میں وہ بات فرماتے تھے اور فرماتے تھے اگر ظاہر کر دوں تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے گی مطلب کیا کہ فتنے سے بچنا فساد سے بچنا ایک لفظ بول گئے حافظ وہ تو میں نہیں کہنا چاہتا وہ بول گئے کہ حضرت اپنے جان کا خوف کرتے تھے جان کا خوف نہیں تھا یہ مسئلہ غلط ہے اصل بات یہ تھی کہ اگر وہ بیان کرتے تو فیتنا پڑتا بے شد اور رسول اکرم سے منع فرمایا تھا اسی وجہ سے وہ خود چھپا کر چلے گئے جی جس طرح جانتے تھے یہ حکمران ایسے ایسے ہوں گے اور پھر بیان نہ کرتے کیوں نہ کرتے کہیں فتنہ نہ پڑ جائے سمجھنے تو وہ اپنے گردن مبارک کے کاٹنے کی طرف اشارہ کیوں کرتے تھے کیوں کرتے تھے ان سے مراد تمثیل ہے تمثیل ہے اوتیا ہادل بلروم اوتیا ہادل بلروم یہ تمسیل ال آپ ذکر کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ میں یہ کرانگا تو پھر میری گردن بھی اترے گی اور بھی اترے گی تو فساد پڑے گا تو فتنہ فساد کی اجازت نہیں ہے لہذا یہ میں ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتا سبحان اللہ اس یہ نکلا کہ تمام باتیں ظاہر نہیں کی جاتی میرا دعویٰ یہی ہے نا شاید تمام باتیں ظاہر اور اسی سے پتہ چلا کہ جو لوگ امام حسین پر الزام دیتے ہیں کہ وہ نکلے اور فرد سمجھا ہاں جی اور جناب جہاد کرنا ہے یہ کرنا ہے اگر ہوتا تو کیا ایمان سے بتانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ریرا کو نہ فرما دیتے یہ سنانا بھی ہے اور تم نے لڑنا بھی ہے بتا تو سارا کچھ دیا ایسے ایسے ہوں گے لیکن لڑنے کا حکم بھی نہیں دیتے لوگوں کو سنانے کا حکم بھی نہیں دیتے کم بخت لوگ ہیں جو امام پر الزام دیتے ہیں کہ لڑنے کے لیے وہ بے خدا آپ کیا کرنا چاہتے تھے آپ صرف نا جنل منکر جس کو حسبہ کہتے ہیں اس کا فریضہ ادا کرنا چاہتے تھے اپنے شہاد شریف کے مطابق جب وہ ادا ہو گیا آپ نے فرما مجھے واپس جانے دو جو بھی آپ کے تین شکیں وغیرہ ہے جی سب کیوں کہ مسئلہ حل ہو گیا تھا مسئلہ اتنا ہی تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ ایک جو حق گوئی کا ایک فریضہ مجھ پر بنتا ہے میرے اشتہار کے مطابق کہ یہ افضل یہ افضل کے ہوتے ہوئے کیوں بن رہا ہے وہ سمجھتے تھے اس کو ٹھیک ہے جن صحابہ صاحب نے کیا تھا واپسی رجوع تو انہوں نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہمارا یہ جی پل جس حد تک بنتا تھا وہ ہم نے ادا کر دیا اب آگے جو لڑنا پھرنا ہے اس کی اجازت نہیں تو واپس ہو جاؤ امام پاک نے بھی یہی موقف سے تیار اور یہی حق ہے اور یہی حق ہے لہذا اسی وجہ سے حضرت ابو بریرہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تو دیا لیکن نہ بیان کی اجازت دیشا وک اللہ یہ نہ سمجھنا کہ کیا علیہ السلام نے تو حکم فرمایا تھا اس کو بتا دینا یہ بھی اور پھر وہ جان کے ڈر کے مارے چھپاتے رہے <coughs> بہت بڑا ظالم شخص ہوگا جو یہ کہ ہمارے جیسا پندرہویں صدی کا ہمارے جیسا بچہ ہمارے جیسا بچہ پندرہویں صدی کا ہے اتنا سخت ماحول میں بیٹھ کر علم کی بات حق کی نہیں چھپاتا ممبر فیسر عام کہہ دیتا ہے بے شک کیسے ممکن ہے جو وہ شیر کے میدان،, میدان کے شیر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب عرب کے میدان جہاد کے مرد عرب والے جن کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ جو مردان عرب آپ کے نام پر سر کٹانے والے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دین کی بات کو چھپا کر چلے جائیں اور اس گھر کے مارے وہ یہ گردن نہ اتر جائے کیا پتہ نہیں تھا حضور یہی ابو حرا تو ہے جن کو حضور نے فرمایا تھا اے ابو حرا حق کی بات کہنا نہ رزق بند ہوگا نہ وقت سے پہلے بہت ہے ابو ریرا ایمان سے بتاؤ کیسے ممکن ہے جن کو رسول اتنا دلیر کریں یہ فرمائیں اور وہ ڈرتے ڈرتے حدیث کو چھپا کر چلے جائیں خبردار ایسا نہیں ہو سکتا اب بات صرف اتنا تھی کہ رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہی یہ تھی کہ ایسی باتیں چھپائی جائیں تاکہ فتر نہ پڑے آگے چل کر میں ابھی ظاہر کروں گا جی اس مقام کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے اس لطافت کے ساتھ اس کو جو شخص نہیں سمجھنے والا وہ امت کی تباہی کا بربادی کا سبب بن گیا گئی مان سے کہتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی یہ تین صحابہ کرام کیا آسار ان کے بعد آئی میں کرام کے بتاتا ہوں یہ تمہید چل رہی ابھی تک اصل موضوع کی طرف بعد میں آتا ہوں سمجھے ابھی جی چل رہی ہے امام سفیان بین اور ان سے پہلے میرے خیال میں امام مالک کا خود پیش کرتے ہیں ان کا مقام بڑا ہے سفیان سفیا <coughs> اور بہت بڑے امام یہ جناب جی ترتیب المدارک میں اور کتاب الفقی والے وغیرہ میں سندوں کے ساتھ ثابت امام مالک سے کہ عطاف بن خالد کو آپ نے فرمایا تھا بالاغانی نکمتا خدونا ہاں اطاف بن خالد کو نہیں فرمایا تھا عبد اللہ بن واہب اپنے شاگرد کو فرمایا تھا عطاف بن خالد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے ان کی, کی طرف بن خالد کی طرف اشارہ کرتا ہوں اپنے شاگرد عبد بن بنواپ کو فرمایا <سؤال> تھا جن کی الزام ہے ابن وہاب قورشی ان کو فرمایا <سؤال> تھا کہ بالاگنی میں رہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ اس سے حدیثیں لیتے ہو جی تو بلا کیوں نہیں ہم لیتے فکا لا ماقہ الفقہ فرمایا ہم تو صرف فقہا سے حدیث لیتے تھے یا تم ہر کسی سے لینا شروع کر دیا تم اللہ یعنی خالی محدثین سے نہیں ہم فقہا محدثین سے لیتے تھے کہ جو حدیث کو پورا سمجھتا بھی ہو ہم ان سے لیتے ہیں ایک یہ بات یہ قول ہو گیا دوسرا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اور انہیں خطیب نے الفقی وال میں ابو نعیم فادر بن دکین جو امام بخاری کے شیخ ہیں ان سے نقل فرمایا انہوں نے فرمایا کون تو امور و ظفربین ہو گئے بین کبار اصحاب صحابل امام ابھی حنیفا فاضل بین دکان فرماتے ہیں میں ابو حنیفہ کے بڑے تلا میں زا میں سے زوفر امام زوفر مشہور ہیں ان کے ساتھ سے گزرتا تھا تو مجھے فرماتے تھے گوٹ مار کر کپڑے کی بیٹھے ہوتے تھے فرماتے تھے ادھر آ ادر آدھی سیکھنے پڑھنے جاتا ہے ہمارے پاس آ یا اخبل تعال ہتھا اگر بل الگ حدی تک میں تیری حدیثیں تجھے چھان کر دوں کیا کر کے تان کر دوں اگر غربال گربال کس کو کہتے ہیں اگر بال چاندنی کو یہ بات کل سمے تو میں ان کو پھر حدیثیں جو پڑھ محدثین سے لے کر آتا تھا ان کو حدیثیں سناتا تھا کہ یہ لے کر آ رہا ہوں تو وہ فرماتے ہاں خدبی یہ حدیث قابل عمل ہے یہ قابل عمل نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے اس کو لینا ہے یہ ناسک ہے یہ منسوخ ہے وہ مجھے بتاتے تھے اس فرمانے علی شانی امام پر سے بھی پتا چلا کہ ہر حدیث قابل عمل بھی نہیں ہوتی اور بیان قابل بیان نہیں ہوتی سمجھ نہیں آ رہی اس اسی کے ساتھ امام ترمزی مشہور ہیں آپ نے کتاب العلل جو ترمزی کے آخر میں ایسا اس کے شروع شروع کا یہ جملہ لکھا کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ حدیثیں ہیں سب وہ معمول بھی ہیں سب پر عمل ہے کل کا بعض کا سوائے دو حدیثوں کے جن پر کوئی عمل نہیں ایک حدیث چوتھی مرتبہ شراب پیے بندہ تو اس کو قتل کر دے دوسری حضرت عبداللہ ابن عباس سے بغیر عذر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مدینہ شریف میں دو نمازوں کو جمع فرمایا زور اور عصر اور مغرب و رشاطے بغیر کسی عذر کے نہ بارش نہ تکلیف نہ کچھ تو سمجھ صحیح ہے حالانکہ آپ فرماتے ہیں سمجھ صحیح ہے امام ترمزی فرماتے ہیں سر صحیح ہے لیکن ان دو کو کسی نے لیا نہیں ہے کسی نے لیا نہیں ہے اس سے پتا چلا امام ترم کے اس بیان سے کہ ہر حدیث کو لینا نہیں پڑتا حدیث ایسی کرتے ہیں جب کو چھوڑا پڑتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے اور مت نہیں چھوڑ دی اگر سے معصول لے بل اگلی بات امام سفیان بن روزینا آپ کا قول شریف اور اسی طرح کا قول شریف جو ہے وہ امام سفیان بن روزینا کے علاوہ امام سفیان بن اجینا کے علاوہ اور کس صدر صاحب سے ہے <سلم> <سلم> اللہ اکبر اللہ اکبر آ, یہ دیکھیں یہی حدیث, روایت جو ہے نا یہی قول جو پیش کرنے لگا ہوں وہ امام سفیان بن عینا کے علاوہ امام سفیان بن عینا کے علاوہ اور جناب یہ دیکھیں امام عبداللہ بن بہت کبھی ہے جو امام مالک کے شکشا گرد دو حضرات ہو گئے بن اور اب حادیث مب اللہ تھو کہا مبلتم واد کے ساتھ مبیلت اور دو طرف پارٹی حدیثیں گمراہ کرنے والی ہیں ہر کسی کو سوائے کو کہا کو اللہ حدیث حدیثیں گمراہی کا کھڈا ہے سب کسی ہر کسی کے لیے سوائے کو اللہ کو تو کہا کہ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح قرآن نے کی ہے یہ دل و ہی جب قرآن جو ہے بعضوں کے لیے دلالت کا سبب ہے بعضوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے کثیر کے لیے ہدایت کا کثیر <todak> تو ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مایا بیان فرمانے والے ہیں تو ان کا فرمانے علیشان جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا کسی کے لیے کچھ ہوگا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی <todak> لیکن اسی <todak> وجہ سے اب ہدایت لینی ہے تو کن کے دروازے پہ آؤ یہ آئمہ فرماتے ہیں تو کہا کے دروازے پہ آؤ حدیث کی طرف نہ جاؤ بولتے نہیں تو کہا کی طرف آؤ اللہ اکبر کی طرف آؤ کہاں کی طرف آؤ اب میرے بھائی اللہ اکبر یہ سفیان بے سرکار کا جو فرمانے شان ہے الجامے کے اندر امام ابن ابھی زید القیروانی مالکی نے لکھا ہے اس کے بعد امام احمد بن حمبل کا پڑھنا کن کا امام احمد بن حمبل دو قسم کی حدیثوں کو بیان کرنے سے منع فرماتے تھے امام احمد بن حمبل دو قسم کی حدیثوں کو بیان کرنے سے منع فرماتے تھے ایک حروج الا سلطان بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے ان کے ساتھ لڑنے کی جتنی حدیثیں بظاہر جن سے شا... یعنی یہی معنی نکلتا ہے کہ بس لڑ جاؤ ہیں جیسے فمن ہی اس جو مسلم کے اندر حدیث ہے اس کو امام احمد بن عبد ایسی حدیثوں کو بیان کرنے سے سختی سے منع فرماتے فرماتے یہ لوگوں کے لیے فطرہ بند تم کیا کرنا چاہتے ہو لڑائیاں ڈالوانا چاہتے ہو میں فساد کرنا چاہتے ہو اللہ اکبر و کبیرہ اس پر دلیل کیا ہے یہ دیکھو یہ امام کے عقیدے کی سب سے معتبر کتاب یہ امام احمد کے عقیدے کی سب سے معتبر کتاب یہ ہے کتاب سننا ابو بکر خلال کی سبحان ابو بکرکھلال تین سو گیارہ میں ان کی وفات ہے سبحان امام احمد بن حنبل کے اصحاب کو یہ دیکھنے والے ہیں امام احمد بن حنبل کے بیٹوں سے یہ روایتیں لینے والے ہیں امام احمد بن حنبل کا خود انہوں نے جو ہے وقت نہیں پایا ان سے سما کر سکے ٹھیک جی ہے لیکن آپ کے تلامزہ اور اصحاب سے اور شاگردوں سے اور بیٹوں سے اور اولاد سے یہ روایتیں لینے والے ہیں سمجھ آئیں گے نہیں ایک واسطے سے کبھی لیتے ہیں کبھی دو واسطوں سے لے لیتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کبھی تین واسطوں سے لے لیتے ہیں لیکن ہے بھارت قریب تو یہ محرر مذہب ہیں ان کے جامع مذہب ہیں ہاں جی امام احمد بن حنبل کا مذہب چاہے عقیدہ کا ہو اور چاہے جناب جی ہو کس کا فقہ کا فرو کا یا اصول کا دونوں کو جمع کرنے والے یہ ہیں اس کتاب کے اندر کتاب و کے اندر پہلی جلد جو ہے اس کے سفن نمبر ایک پر یہ باب الانکار علی من منخارا علی السلطان بادشاہ کے خلاف جو نکلتا ہے لڑنے کے لیے سبحان اللہ اس پر انکار کرنا اور اس کو اس کی اجاغت نہ دینا غلط قرار دینا یہ عنوان ہے موٹا سا اس کے تحت کتنی روایتیں ہیں وہ گنی نہیں جاتی بات نہیں سمجھ رہے ہیں کتنی روایتیں ہیں گنی نہیں جاتی یہ مشہور مسئلہ ہے اسی وجہ سے وہ مسلم کی روایت جو ابھی جس کا اشارہ کیا من ہدم بے بیدہی اس کو امام احمد نے ضعیف قرار دیا اور فرمایا اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں عبداللہ ابن مسعود کا فرمایا مذہب واضح ہے کیا کہ وہ فرماتے تھے عبداللہ اللہ ابن فرماتے تھے بادشاہ ظلم بھی کرے تو صبر کرو نہ کرو صبر صبر کرو تو فرمایا ان کا مذہب تو یہ معروف ہے یہ روایت جو لایا ہے ایک راوی کا نام لے کر آپ نے اس پر رنگ کر دیا حارث بن ہدیل ختمی جو ہے ختمی اُن اُن اس کی وجہ سے رد کر دی اور شکر ہے خدا کا آج ہی ناشید نے اس پر غور کیا تو اس کا محور محور اور مدار جس پر یہ گھوم رہی ہے حدیث وہ عبد الرحمان بن مثور بن مخرمہ ہے اور عبد عبدالرحمان جو ہے ان کو حافظ نے تقریب میں مقبول لکھا ہے لہذا ادھر ادھر سے جتنی سندیں ہیں سب کے اندر جب ایک ہی محبوب مدار ہے جو مقبول ہے اور مقبول اندر مطابت مطابت اس کی ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو یہ روایت ہی ذیف بنتی ہے یا حسن ہر درجے کی اگر بناؤ تو حسن بنے گی لیکن حسن جو ہے متآات کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو ہے جی اور اگر اس کو حسن لے لاتے ہی کوئی گیا گزرا محدث کہہ بھی دے تو میرے بھائیو اس کے معارض اتنا صحیح عدیثے ہیں کہ اس کی ہر صورت میں اس کو ردی کرنا پڑے گا اسی وجہ سے امام احمد نے اس کو تسلیم نہیں کیا تسلیم نہیں کیا اور آپ نے صاف فرما دیا کہ یہ کون ہے ہر یہ کیا لے رہا ہے یہ تو عبداللہ ابن مسعود کے خلاف چل رہا ہے عبداللہ ابن مسعود کا مذہب تو یہ ہے اور آپ نے وہ صحیح روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پیش کی آپ کو پتا ہے مسلم بھی ان کے شاگرد ہیں اور جناب جی اب بخاری بھی ان کے شاگرد ہیں ایک مسلم عجیب بات یہ ہے کہ مسلم منفرد ہیں متفرد نے اس روایت کے ساتھ اس کو امام بخاری نے نہیں لیا اس کا مطلب ہے بخاری نے اس کے اندر امام احمد کا ساتھ دیا اور وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر یہ علت موجود ہے لہذا یہ حق دار نہیں ہے بخاری میں ذکر کرنے کی مسلم پاک نے پتہ نہیں کیوں ذکر کر دیا ہے جی صورت اب مطلب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ انکار بالکل ثابت ہے اور صحیح سندوں سے ثابت ہے کیا آپ کبھی اجازت نہیں دیتے تھے ایسی روایتوں کو پڑھنے یہ خروج ہے سلطان کی دوسرا کون سی ترقی سے صحابہ سند سیوں روایت صحیح لیکن صحابہ میں سے کسی کی ترقی سو امام احمد پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے عجیب بات ہے یہ بھی آپ کو پورا عنوان دکھاتا ہوں اسی کتاب میں یہ دیکھو یہ دیکھو اب تگلی لالا مرکھا تھا بلاحادی تھا لفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سختی کرنا امام آحمد کون لوگوں پر جو ایسی حدیث لکھتے ہیں جن میں صحابہ پر لکھنے ہی نہیں دیتے تھے آپ جب جاتے تھے جب جاتے تھے کسی محد, محدث کے پاس اگر وہ ایسی روایت کرتا آپ کان کانوں میں انگلیاں ڈال کر اٹھ کر باہر چلے جاتے جب وہ چپ ہوتا پھر واپس آتا تمہیں کیا ہوا کیوں ایسے ایسی سے روایت کرتے ہو منافت ڈالتے ہو فرخت اختلاف ڈالتے ہو فساد ڈالتے ہو اور وہ انشاءاللہ شاء میں آ کے جا کر بیان کروں گا کیونکہ میرا موضوع ہے نا وہ ابھی تو تبھیل میں بیٹھا ہوں نا امام احمد کی عظمت کو سلام کریں گے آپ جب میں اگلا موضوع پیش کروں گا سر ہاں جی عظمت کو سلام کریں گے کہ آپ نے کیا عظیم اس کا مطلب ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے یہ آپ کا خیال جو جا رہا ہوگا کمال ہے حدیثیں تو ہیں تو پھر بیان کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے لکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ارے بھائی جو اسی کو بیان کرنا ہے کیوں نہیں دیتے تھے رسول اکرم کے فرمان کے مطابق نہیں دیتے اللہ صحابہ کے اطلاع اتفاق کے مطابق نہیں دیتے تھے یہی تو مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا موجود ہے جس کو کسی نے دنیا میں نہیں چھیڑا ہو یہ لوڈے بیٹھے ہیں کا کسی کا کام نہیں ہے ایسے مسائل کو چیڑ ہاں جی نہ آج کا بوٹا کانگریس کو سمجھتا ہے نہ لوڈا مونڈا سمجھتا ہے دیکھ رہا بھی میں دیکھ رہا حیران رہ جائیں گا میں منتظر اللہ سے آج مطمئن ہوا کہ امام محمد نے کیوں کہا اتنا سختی کی اللہ میں کتنی روایتیں پڑھ یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ دیکھو اللہ اکبر کبھی راہ کتنی روایتیں ہیں یہ دیکھو اللہ اکبر اخبار نے عباس بن محمد الدوری یہ کون ہے یا ماہ کے دل بھی راوی راب رو یا بن ماہین یا تاریخ کے جتنے روایت ہیں ان میں سے ایک راوی کون ہے یہ بھی ہے راویتو یا ابراہیم عوان بن سوالحال احمد بن حمبل عبد عبد الرزاق کے پاس بیٹھے تھے حدیث سننے ہم شروع ہو گئے حدیث ما وہ جب حدیثیں آئیں کے اندر کی سے نکلتی ہے آحمد بن حمبل امام آحمد بن حمبل ہو گئے ایک کونے میں بیٹھ گئے وہ خالم میں آ گئی میں کی کراگا میں صرف حرام حلال کے مسئلے وہ حدی سے لینے کے لیے آیا ہوں یہ تلقیس کی ماں میں میں کیا کروں گا ان کو اور یہ بات ترقی سے خبیصوں کے یہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم گوش پاک جیلانی کے حجی جیلانی ہیں اور گوش پاک کے اولاد میں سے ہیں اور پھر مردودوں کا کام یہ ہے کہ سارا در بکواس کرتے ہیں رسول اکرم کے صحابہ کو اور کبھی وہ حدیث ادھر سے پڑی کبھی ادھر سے پڑھی کبھی اور سمجھ نہ پائے امام محمد کی طرح میں بیان کروں گا اور پھر بکواس کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں معاویہ کافر ہے کبھی کچھ ہے کمی کمینے تو اگر گلانی ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے گلانی تجھے شرم نہیں آتی کہ غوث پاک میرا کا امام کون ہے امام احمد میں نمبل ہے اس کا مطلب ہے تو اپنے باپ کا نہیں بن سکتا جب تو حضرت معاویہ کے خلاف بولے گا بھوکے گا تو پھر سمجھ لے تو اپنے تو غوث پاک جیلانی کا نہیں کیوں یہ غوث پاک جیلانی تو امام احمد کیا امام احمد تو صاف فرما رہے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے وہ سننا نہیں چاہتے وہ حدیث سبحان اللہ ہی نہیں ماں بے اس کو میں کیا کروں گا میرا کیا کام ہے اسے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کرام سے بغاوت کرنے والا مردود مردود وہ سمجھتا ہے میرا کام ہے محمد سمجھتے ہیں ایسی روایتوں کی طرف کان دھرنا میرا کام ہی نہیں یہ ہے بس نو بے حادی فلم کا جب وہ حدیث سے ختم ہو گئی آئے اور پھر سننا شروع کر دیا بولتے نہیں بولتے نہیں ذرا بولو بولو اللہ بولو, بولو. یہ چھاننے والے لوگ ہیں کون ہے چھاننے والے ہیں شان والے ہیں حدیث لو لطف آگے آئے گا جب اصل کی طرف جاؤں گا ابھی تو طویل ہے سبحان اللہ ہاں مخے مخے طبید مخے طبید مخے سبحان اللہ اللہ ٹھوک ہے تو آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے امام احمد بن حبل کتنی قسم کی حادیشیں جو ہیں ان کو روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے دو قسم جو سلطان ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کون سی دو قسم کی بادشاہ کے خلاف خروج کرنے ان کے ساتھ لڑنے اور دوسری صحابہ کی ترتیب اور ٹھیک ہے ان دونوں قسم کی حدیثوں کو امام احمد قبول نہیں کرتے تھے اس وجہ سے نہیں کہ یہ حدیث ہے اور میں قبول نہیں کرتا اس وجہ سے کہ وہ جو ہتھیار صحیح نہیں اور اگر صحیح ہیں تو جو معنی ظاہر ہے وہ نہیں اور لوگ کیوں کہ جانتے نہیں اس تمیز کو تو فرماتے تھے کرو ہی نہیں بات سمجھ لیا نہیں اس کے بعد سمجھو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا اگرچہ سنا چکا ہوں لیکن ایک اور بات کے حوالے سے پھر قول سناتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ صفات کرنے سے فرماتے سے مراد کیا ہے یہ کس نے لکھا ہے حافظ, حافظ فتح باری میں حافظ نے فتح باری میں اسی حدیث کے تحت جس کے تحت وہ مول علی کا فرمان علی شان آپ کو سنایا تانی ٹھیک ہے اور جس بات کے تحت اور حضرت معاذ نے جبل والی اس حدیث اس حدیث کے تحت وہ احادیث فرمان آپ سنا احادیث سے کا مطلب ہے احادیث جو اللہ تبارک لائق نہ ہوں ٹھیک ہے بظاہر اور اس سے عوام سنیں تو اللہ تعالیٰ کا جسم سمجھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقیدہ رکھنا شروع کر دیں اہل بلاد کا عقیدہ رکھنا شروع کر دیں اور اہل سنت والا عقیدہ نہ رکھ سکے ایسی حدیثوں کو بھی بیان کرنے سے امام مالک منع فرماتے تھے اب باری آ جاتی ہے تمہاری تمہارے, تمہارے ائما کرام کی ماں اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد یہ کون کون سی توجہ ہے جاال جاال امام ابو یوسف غرائب کو بیان کرنے سے منع فرماتے تھے غریب حدیث کیا مطلب اکا دکا کسی کے پاس ملتی ہو علماء کا عمل نہ ہو علماء کا عمل نہ ہو کے ہاں مشہور نہ ہو معروف نہ ہو غریب حدیث فرماتے ماتے تھے نہیں اس کو چھوڑو ایک طرف رکھو اور سنو آپ کے تو مذہب میں آ نا مذہب مذہب کی بنیاد ماخذ ماخذ مذہب کی بنیاد امام اعظم کی اس بات پر ہے کہ جو شریعت کے قواعد ہیں قواعد کلیہ ہیں قرآن سے نکلتے ہیں مثلاً لا تاضر واضح تم وزرا قرآن. یہ قرآن, آه قرآن آه کا قاعدہ کلیہ ہے جی بولو, آه آه بولو بولو بولو بولو قرآن کا قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے بولو تو صحیح اب وہ فرماتے ہیں یہ قاعدہ ہے یہ اصول ہے اب اس طرح کے اصول کے خلاف کو یا روایت آ جائے تو روایت کو چھوڑو قرآن کے اصول کو نہ چھوڑو سبحان سبحان سبحان اللہ بولو تو صحیح ہاں مام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے اس طرح کا حتہ یہاں پر دو حوالے آپ کے لیے بہت ہی دور ابن عبد البر المتقا کے اندر کہتے ہیں ابن عبد البر القا کے اندر کہتے ہیں ابن عبدالبر التقا فضائ سبحان سبحان امام عالم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی تین اماموں کے فضائل پر یہ کتاب لکھی ہے عبد البر مالکی نے آمد، تو, آمد تو وہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ چار سو میں ان کی وفات ہے تو یہ کہتے ہیں لہنحکان ضبط على نہیں ہے ابو عمر پیچھے سے بات پڑھتا ہوں کالا قرآن امام کا مرحج امام کا مرحج امام کا طریقہ امام کی فقہ کی بنیاد امام کا ماخذ مسلح وہ فقہ کیسے چلاتے ہیں اصول کیا ہے ان کا فقہ کی بنیاد ان کی کیا ہے آپ فرماتے ہیں بہت سے بہت ابو حنیفہ پر پرتانو تشریح کرتے ہیں کیوں یہ بہت سی اکیلی خبریں حدیثیں اگرچہ وہ صحیح ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں کیوں رد کرتے ہیں کیونکہ ان کا اصول ہے کیا کہ جو اتفاقی قانون ہوں تمام امت کے الحاق جو اتفاقی قوانین ہوں اور معانی قرآن سے جو اصول اور ضابطے ملتے ہیں جو کچھ ان کے خلاف آتا ہے آپ اس کو شاز کہتے ہیں اگر تعویل ہو سکتی ہے تو کرتے ہیں نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیں اس کا مطلب ہے تمہارے ہاں تمہارے ہنفیوں کے ہاں تو یہ اصول ہو گیا کہ ہر خبر خبریں ہر حدیث قابل قبول نہیں ہوگی دیکھا جائے گا قرآن سے ٹکراتی تو نہیں قرآن سے ٹکراتی تو نہیں دیر میں رکھنا اس لفظ کو یہ میں دے رہا ہوں آگے اس کا فائدہ آپ پر ظاہر ہوگا کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں پیش کرتے ہیں قرآن پر ٹکراتی تو نہیں اصول اور کلیے سے ٹکراتی تو نہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو طریقہ کار ہے شیکا میں اس کو شیخ عبد العزیز محدت سے دہلوی نے فتح عزیزی میں بھی بیان فرمایا سبحان اللہ مالکی مذہب کے ابن عبد البرغ کے حوالے سے پیش کیا امام کا طریقہ کار فقہ میں اور یہ فتح و عزیزی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کی پہلی پہلا حصہ اور صفحہ نمبر بہتر پر بیان مذاہب اِم اور چاروں اماموں کے طریقہ کار فقہ میں لکھے ہیں سبحان اللہ خصوصی لکھے ہیں منہج لکھے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ میں باقی اماموں کا بیان نہیں کرنا چاہتا مناسبت کے حوالے سے صرف امام اعظم کا بیان, چا... بیان کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں ابو خلیف رحمہ اللہ و تاب ہو في وہ خانہ ادا تھا سین فون لا داد بل گرم جیس جتنا گنا اتنا چٹھی یہ بول بول بولیا الخر البل قبول یہ سب کو ہے جس پر سب کو کہا بجت تعبیر کا اتفاق ہے اب انہوں نے کئی حدیثیں صحیح ٹھوکرا دی امام اعظم نے مثلا حدیث مسلات ہے کیا یہ بات سنتی ہے اس مادہ جانور بیچنے کے لیے اس کا دودھ جو ہے نہ دیا جائے چھوڑ دیا جائے کچھ تاکہ اس کا ہوا نا بھاری لگے اور دودھ زیادہ محسوس ہو اگر کوئی آدمی ایسا کر کے جاتا ہے اس کو پتا چلا بھاگ کے اندر یہ شرارت کیا دودھ بعد میں کم ہو گیا جب خریدا تھا تو کافی سارا پہلے دن دودھ ب ب ب ب ب اس نے دیا کے اندر ہو گیا تو امام اعظم ابو حدیث جو ہے نا وہ یہ, کہتی ہے توجہ وہ یہ کہتی ہے کہ دو ٹوپے یہ دو, دے دے دے دو سا صرف یا سا کا یہ دو ساخر مستاذر نہیں ہے سا یا دو سا کجور ہمارے فرماتے ہیں قاعدہ ہے چٹھی تو دینی ہے جتنا نقصان تو پھر نقصان دودھ کا دیکھا جائے گا کتنا بے کا نقصان ہوا تو صرف ایک سا یا دو سا سسول کے مخالف ہے جب مخالف کے پتا نہیں ایک آدمی سے کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کی بات کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی چھوڑنی پڑتی ہے کبھی لینی پڑتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے نشان ہے صاحب ہے غفلت ہے کچھ ہے یہ اسباب موجود ہیں ایک شخص کی جو روایت ہے وہ اتنے بڑے اصول کے مقابلے میں آ جائے کہ جس پر ثابت امت کا اتفاق ہو تو بات نہیں سمجھ اس سے پتا چلا کہ تمہارا ماموں نے تو کمال کر دی تو انہوں نے قرآن کے اصول اور ضابطوں کو اتنا مضبوط پکڑا اتنا مضبوط پکڑا کہ اگر اس کے مقابل کوئی خبر واحد آ گئی کوئی حدیث ایک بندے کی آ گئی جس کو غریب کہتے ہیں حدیث کے اندر مانا کر کے ایسا اس کو موافق کرنا ممکن ہے اس اصول اور ضابطے اور قہدے کے تو کرو نہیں تو چھوڑ دو یہ تمہارے سب کا اصول ہو یہاں امام زین العابدین کی بات کے ساتھ موڑنا لگا دوں <تصفيق> <تصفيق> <اللہ> سے امام زین العابدین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے صحیح سنعت کے ساتھ ثابت ہے تاریخ دمشق کے اندر قربان جامع آپ کے حالات شریف کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے اللہ امام ابن سے آپ جوہری فرماتے ہیں میں نے علی بن حسین کو ایک حدیث سنائی یہ تعبی ہے سبحان اللہ حدستمن حد حسین ابن حدیث فلم فرق تو جب حدیث کر فارغ ہوا فر حسن خلحی بہت اچھا اللہ دے آپ کو حاقہ نہ ہو ہم نے بھی اسی, اسی طرح بیان کیا اللہ بحدیث انت اعلم بے حدیث میں تو تمہیں یہ سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھ سے حدیث زیادہ جاننے والے ہیں تو آپ نے گھمایا لاتقول لاتقل ذاک ہے یہ نہ کہ علم وہ نہیں ہوتا جو معروف و مشہور نہ ہو لوگوں میں حدیثیں وہ نہیں ہوتی جو معروف و مشہور نہ ہو حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو معروف و مشہور ہوں اور سب علماء کی زبان پر جاری ہوں سب روایتیں کرنے والے ہوں سب جانتے ہوں جو کی چھپی کسی کے پاس پڑی ہو فرمایا وہ حدیث نہیں ہوتی نہیں ہوتا یعنی میں نے جب کہا کہ حضرت میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ کے پاس وہ کچھ حدیث ہوں گی جو میرے پاس نہیں ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ کیا کہنا چاہتے ہو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس وہ نیا مواد ہو آپ کے پاس جو نہ ہو تو وہ تو علم نہیں ہوتا جو سب میں مشہور نہ ہو امام ابو یوسف کا فرمانے کے ساتھ اب امام ابو داؤد کا بھی امام ابو کا سعود کے اندر جو شروع میں لکھا ہوا ہے رسالا مکہ مکہ کو جو آپ نے خط لکھا تھا امام ابو داؤد نے جس کے اندر اپنے ابو داود شریف جو اس کے متعلق لکھا تھا فرماتے ہیں شکر ہے خدا کا کہ فرمایا جو میں نے ابو داود لکھی ہے اس میں زیادہ حدیثیں مشاہیر ہیں مشہور حدیث معروف حدیثیں ہیں ہر کسی کے پاس چلتی ہیں محدث کے پاس ہم لوگ جو ہے نا پسند کرتے ہیں نا چوندی چوندی گال جہی ہے نا میرا مطلب کسی کو نہ لبے نا پسند کرنے آپ فرماتے ہیں فرمایا فخر اس بات پر ہے ناز اس بات پر ہے میری کتاب میں حدیثے مشہور ہیں اس بات پر ناز نہیں کہ اس میں وہ حدیث ہیں جو کسی کے پاس نہیں ملتی یہ باعث فخر فرمایا ہے ہی نہیں باعث فخر یہ بات ہے کہ جو سب کے پاس ہے وہ میرے پاس اگلی بات سنیے آپ فرماتے عنوفی ہے جو حدی سے لدی تجیحی حدیث ہو غریبی لدی قدے تج فرمایا جو غریب حدیث ہیں فرمایا چاہے مالک کی روایت ہو امام مالک روایت کرے چاہے دل کتان جیسا محدث روایت اور دیگر روایت کریں لیکن روایت غریب ہو غریب ہو مشہور نہ ہو کسی کے پاس فرمایا وہ قابل حجت نہیں ہے فرمایا allala allala, allala. اگر تم بیان کرو گے تو اگلا کہے گا یہ تیرے پاس ہے صرف اور کس کے پاس ہے بتا اور کس کے پاس ہے فرمایا جو مشہور ہوگی تو اگلا اعتراض نہیں کر سکے گا یہ ایمان سے بتا رہا اس کبھی میں آپ کو کمی رہے گی بولتے نہیں اس کے ساتھ ناچیز نے ساتھ ہی اصول بتا دیا حدیث پڑھنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے شریعت اور اہل سنت کے اصول اور محکمات کو جاننا نمبر ایک مہارت کے وجود اور آدم وجود کا علم ہو کہ یہ حدیث ہے اس حدیث کی مخالف حدیث کون سی تاکہ دونوں کو دیکھ کر پھر نتیجہ نکالیں اللہ, اللہ, اللہ और आप जानते हैं फिर इसके लिए जरूरी है कि हाथा हो इ हो सब सबीश नजर के सामने हूं कहीं ऐसा ना हो कि आप एक हदीज पढ़ रहे हैं उसका मुआरद देख रहे हैं और मुद हो सकता है कभी हो वो हो सकता कभी हो, हो, हो। ये मनसूख हो वो नास करोगे तो फिर तीसरा عمل امت کے مخالف نہ ہونے کا علم. عمل امت یعنی اجماع کے خلاف نہ ہو میں رکھنا کیا اجماع کے خلاف نہ ہو کیوں ابھی بتا چکا ہوں کہ جو اجماع کے خلاف ہو جائے گا عمل امت کے خلاف ہو جائے گا چاہے حدیث سے ہی بھی ہو وہ بھی مردود ہو جاتی ہے زیر میں رکھنا کیوں کہ اصل چیز امت کا اتفاق ہے عمل ہے ہاں کیونکہ رسول اکرم نے فرما دیا میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے قرآن میں نہیں نا نو ماتھ مسیح فساد مصیح ایسے نا تو میرے بھائیو یہ ضروری ہے کہ جو حدیث تم بیان کر رہے ہو وہ عمل امت کے خلاف نہ ہو ورنہ مردو نہیں رہے گی مقبول نہیں رہے گی مقبول आ, नहीं, नहीं. نہیں رہے گی اس سے تمید پوری ہو گئی اب میرے دوستو جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں جو مسئلہ ہے عنوان کیا تھا عنوان کیا تھا انوان کیا تھا کسی بھی کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی حدیث پڑھ کر نہ اس کا اعتقاف رکھنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنا کیوں سب سے پہلے جو تمہید باندھ چکا ہوں اس سب کو سامنے رکھو اب غور کرو اللہ حجاللہ شاہ نے مستفی کے صحابہ کا تجکیہ اور ان کی باقی کو قرآن نے بیان سبحان باقی باقی الہا... اللہ... اللہ اللہ... اللہ... آیات گنی نہیں جاتی یہ <coughs> <coughs> گنی نہیں جاتی آیتیں میری بات نہیں سمجھ پائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب قرآن مجید اللہ کی کتاب ان لوگوں کو پاک کہہ رہی ہے ان لوگوں کو جنتی کہہ رہی ہے تو اب وہ تمام اصول جو ابھی سنا چکا ہوں اماموں کے سامنے رکھو اب جو حدیث ان کی ترکیب قرآن ان کی تعظیم بتائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. احترام بتائے اب جو بھی حدیث ان کو ان کی ترقی رکھتی ہو ان, کے ان میں سے کسی کو جہنمی ہونے کا اشارہ دے رہی ہو تو سمجھ لو سمجھ لو یا تو یہ ظاہری معنی جو ہے اس کا وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں بے شک, بے شک. جو ظاہر مانا ہے وہ اور جو مراد ہے وہ ظاہر, ظاہر نہیں یا یہ ہے کہ کسی اکیلے شخص نے اس کو بیان کیا ہوگا وہ بھول گیا ہے بات غلط ہو گئی ہے آ گئی ہے اس کو الگ ایک طرف رکھ دو خبردار قرآن کے بتائے ہوئے اصول کو نہ توڑنا سبحان اللہ سارے سارے امام باپ سنا چکا ہوں کیا کہتے ہیں بولتے نہیں اب میں بتانا چاہتا ہوں سنیے گا بعض حدیث ہے اللہ اکبر ایسی آئی کہ جن کے اندر باد صحابہ کی تنقید کا پہلو نکلتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مانا ظاہر ان سے ہو رہا ہے وہ مانا رسول اکرم کے ارادے میں نہیں ہے رسول اکرم کے ارادے میں نہیں تو پھر اس کا وہ مانا ظاہری عقیدہ رکھ بنا لینا اور پھر قرآن کے ساتھ اس کو ٹکرانا اور صحابہ پر تبرے کرتے ترکیز کرتے رہنا کتنے بندے ملعور کا کام ہے اب سنیے ذرا اللہ مثلاً <تضلح> <اللہ، اللہ، اللہ> بعض حدیثیں حوض کی آتی ہیں بخاری مسلم سمجھ نہیں آ رہی بعض حدیثیں حوض کوثر کی آتی ہیں <تصفح> بعض حدیثیں حضرت معاویہ کے متعلق اس میں آ گئی ماشبا اللہ مطلق مسلم میں اللہ تے اس تیرا پیٹ نہ بھرے تو رجے نہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نشان حضرت معاویہ کے متعلق اس طرح کی دیگر حدیث روایتیں جہاں کو ملتی ہیں اب دیکھیے اللہ اب دیکھیے اس طرح کی اور بھی سناتا ہوں میں وہ خود رسول اکرم نے ہی بتا دیا آپ نے خود بتا دیا ایک اور موقع پر ہو سکتا ہے متعدد مواقع پر متعدد مواطل میں کئی موازے میں دیگر مقامات پر آپ نے ظاہر فرما دیا کیا کہ یہ جو میں کسی کو ایسا کہتا ہوں نا میرا مقصد بد دعا دینا نہیں ہے کسی کو میں رحمت ہوں سبحان اے اللہ میں تجھے یہی عرض کرتا ہوں اگر میں کسی کو ایسے لفظ بول دوں کہ جو لفظ جو لفظ وہ اگلا ان لفظوں کے, ان لفظوں کے مستحق نہیں لفظوں کا حقدار نہیں تو اے اللہ اس کے لیے رحمت بنا دینا اس کے لیے رحمت, رحمت بنا دینا اب سمجھیے بخاری مسلم کی سناتا ہوں دونوں کی سب سے پہلے, سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیث سناتا ہوں ایسے ہی موقع پر رسول ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بخاری تریسٹھ اکسٹھ تریسٹھ اکسٹھ ادیس نمبر کتنا تریسٹ تریسٹھ آبی ہو رہا تعالیٰ صلی اللہ یقو اللہ فجالی لے کر یوماری تریسٹ اکسٹھ مسلم چھیاسٹھ سے چھیاسٹھ چھبیس چھبیس نمبر ہے اے اللہ جس مومن کو میں نے ایسا لفظ کہہ دیا تو وہ اس کے قابل نہیں اس کے لائق نہیں سب ابتو سب و شتم میں نے کر دیا فج کا اے اللہ وہ میرے لفظ جو سخت اس کے متعلق نکلے ہوں اس کو الٹا اپنی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قربت نزدیکی اور درجہ بلند ہونے کا سبب بنا دینا سبحان اللہ یوم اب میرے بھائیو ہو یہ حدیث سن لی آپ نے یہ حدیث سن لی اب میں جناب جی مسلم شریف کے کتاب البر وسیلہ والد کیا کتاب الرلا والے چھبیس سو چھبیس سو حدیث نمبر پہلی حدیث بیان کرتا ہوں اور یہ پھر سنگ ہی سمجھ بہت سنعتیں ذکر کی ہیں امام مسلم نے انحائشہ قالت من, من الخير ما أصابه هادان؟ قال سب تو گھر میں میں بیٹھی تھی تو آپ کا گھر شریف جو ہے آپ کو پتا ہے اس کی دیوار ش... مشترکہ تھی مسجد کے ساتھ حلور کے پاس دو شخص آئے کچھ بات کی آپ علیہ السلام سے بات کرو آپ علیہ کو انہوں نے ناراض کر دیا تو فاغدبا ہوا، فاغدبا ہوا، ان دونوں نے باہ حضور نے, حضور نے ان دونوں پر لاند دی. کیا کر دی لاند دا دا. غور کرنا کیا فرما دی, فرما دی. اور سب باہ ان کو برا کہہ دیا فلمہ کھارا جب وہ دونوں شخص چلے گئے میں نے کی یا رسول اللہ کسی کو بھی کوئی خیر پہنچے گی نا ان دو کو تو کبھی نہیں پہنچنے لگی یہ تو ہمیشہ کے لیے محروم مارے گئے آپ نے فرمایا کیوں یا یارسول آپ نے لالت بھی کر دیا ان کو برا بھی کہہ دیا تو ان کا کیا پکا بچا وہ تو گئے برباد ہو گئے سید لبا ہو کر آپ نے یہ فرما دیا آپ فرماتے ہیں عائشہ تم جانتی نہیں ہو میں نے تو اپنے رب،, رب کے ساتھ یہ شرط لگائی ہوئی ہے شرط لگائی ہے اللہ جب میں مسلمین الانتو, کسی بھی مسلمان کو میں لانت کروں اور سر کروں تو اے اللہ اس کو زکا اس, کو اس, اس, کو, اس کو اس مسلمان کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دینا اور الٹا اجر و ثواب بنا لینا اب دیکھیے اب عائشہ نہ پوچھ اما عائشہ تو بظاہر لانت بھی ہے ظاہر بات ہے وہ آئے ہوئے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں دو صحابی ہیں ایسے ہیں دو صحابی ہیں آئے ہوئے ہیں بات نکلی غضبناک ہو گئے حضور غضبناک ہو گئے حضور نے غضب کی حالت کے اندر یہ لانت بھی کر دی سب و شتم بھی فرما دیا برا بھی ان کو کہہ دیا ایسے اما ایسا نہ پوچھتی اما ایسا حضور ظاہر نہ فرماتی تو جو بظاہر اس روایت سے پھر سامنے آتا وہ کیا تھا کیا ہوتا کہ ملعون ہے وہ دونوں جہنمی ہے حضور غضبناک ہو گئے بات ختم ہو گئی مارے گئے ایسے لیکن جب انہوں نے پوچھ لیا تو جو, زا, جو ادھر سے ظاہر ہو رہا تھا توڑ گیا اور پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام السلام کو وہ ظاہری غصہ فرمانا وہ ایسا عجیب تھا کہ حضور نے فرمایا یہ ٹوٹا ان کے لیے رحمت ہے جو اس حدیث کے پہلے لفظوں کو دیکھے گا وہ کہے گا مارے گئے جیسے امبا نے کہا اور جو کہے گا رسول کی مراد کو تو دیکھو رسول تو اپنی مراد ظاہر فرما رہے ہیں اللہ جب ایسا کہہ دوں تو میں بشر ہوں بتائے بشری جب ایسا کہہ دوں تو اللہ رحمت منا نا تو وہ تو الٹا ان کے لیے رحمت بن گئی <سرح> <آئے>, لفظ جو لانت اور سب کے تھے وہ کیا بن گئے اس <سرح> کا مطلب ہے تمہارا ہمارا لانت بھیجنا سب کرنا اور ہے کسی مسلمان کو رسول کا اور ہے جب رسول فرما دے تو وہ الٹا رحمت ہے کیونکہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شرط کر رکھی ہے اللہ کے کسی پر ناراض ہو کر اگر میں کوئی برے بھی بول دیتا ہوں وہ بھی اس کے لیے رحمت بنا دے سبحان کتنے کتنے لائن ہوں گے وہ جو اپنے اپنے اوپر کرتے ہوئے رسول کی بات کو وہ کہیں کہ بس اگر ہم ناراض ہو کر لال بھیج دیتے ہیں تو وہ لانتی ہوتا ہمارے نزدیک ہمیشہ کے لیے تو رسول بھی ایسا کرتے ہوں گے نا رسول نے وزاق فرما دی ہے اور سنو یہ ایسے ہے جیسے ماں بھی کہہ دیتی ہے ملکا ٹوٹے تیرا کھانا خراب ہو تے پھر چوکیاں دی ہے اللہ میرا پتر گیا خیر نال <سؤال> بودی سبحان اللہ یہ تو تیاں دی سبڑکا ٹوٹے واندی اتےوں تو پائی آندی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ماں ہے وہ رحمت اللہ ہائے سبحان اللہ زنده باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی زندہ باد سمجھ نہیں سبحان اللہ سبحان کیا بات سبحان مفتی اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ سنو میرے بھائیو سنو اللہ بخت بہت اللہ اکبر برو شکریہ باپ بھی بد دعا دیتا ہے استاد ہے ہزار برتبہ بار دن میں تیرا کھانا خراب ہو بھائی کبھی صاحب کہتا ہے ایمان سے کہتا ہوں دل سے کہنا ہوتا ہے بولو تو صحیح نہیں <تصح> اگر وہ خبیص دل سے کہہ رہا ہو تو شگرد پاک کیسے ہوگا <تصفح> <تصفح> مرے مرے کہتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا اور یہ آپ علیہ اللہ السلام کا تکیہ کلام تھا آپ اپنے حسابلت کا, کا امک اور تیری ماں تجھے گم پائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مرے یہ <تصفح> کہتے تھے لیکن ایمان سے بتانا اگر دل کے ارادے سے حضور فرما دیتے مر تو قدم اٹھا سکتا تھا اب آپ کا مرے کہنا بھی ایسا عجیب تھا کہ جس کو فرما دیا اس کی الٹا بڑھ گئی تو صحیح ہے معلوم ہوا ظہری مانا جاہل سمجھتے ہیں حقیقت کو سمجھنا چاہیے آگے مزید اس پر جو ہے نا نتیجہ تو بعد میں نکالوں گا نا آ. اب اب اب یہ روایتیں بہت ساری ہیں. بہت ساری ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں ایک اسی مسلم کے اندر انما محمد البشر اے اللہ محمد خدا نہیں بشر ہے خدا نہیں بشر ہے. اے اللہ یعنی ہمارے بشری یغلبو یقب یغلب البشر یا اللہ محمد غزم ہو جاتا ہے جو سب ہی آ جاتا ہے قد احد لن لن اللہ میں نے تجھ سے آدر کیا جو میں یقین کرتا ہوں کہ تو کبھی خلاف نہیں کرے گا سبحان سبحان اللہ اے اللہ فایو ما آ تو سبب تو ہوں اور جلک تو اے اللہ جس مومنٹ کو میں تکلیف پہنچا جس کو میں کو سب کروں جس مومن کو میں کوڑے ماروں اس بہو امتی کے لیے رحمت بنا دینا اور قیامت والے دن وہ تجھ سے دور نہ ہو تیری رحمت سے دور نہ ہونے پائے الٹا قریب ہو جائے میرے خیال میں جب سے کچھ صحابہ نے سنا ہوگا کہ حضور کا یہ حال ہیں یہ فرمان روی اخانا خرابا جنوبی لگی کہ کیا چکر او پلوتا کہ پنجابی کے نہیں کوشش کرنے اللہ اکبر بندو اللہ اکبر اچھا اب بڑی زبردست بات جو ہے نا وہ یہ ہے جو اسی مسلم شریف کی چھت چھبیس صفر تین حدیث ہے کیا چھبیس بولو بولو چھبیسر حضرت ام سلیم یہ حضرت بن مالک کی اما جان سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خدمت شریف ہے آپ کی خدمت کے لیے روزانہ حاضر خدمت ہوتی تھی ام سلیم کی بیٹی پاک سی پچھلے پچھ سے یتیم بی بی تھی یتیم بی بی, بی بی بچی تھی تو ہو سکتا ہے یہ وہی زینب پاک کنجل کا بہن کر چک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بی بی کو دیکھا بچی کو تو آپ نے فرمایا انتی جائے تے لکر تک بڈی ہو گئی ہے شالا کبھی بڈی نہ ہو اللہ <ibilitylements> دی کار گئی امی کو رون دی رسول اللہ نے منو دے کدی تدے بڑی کدی نہ ہو میرا تکھ کھ نہ میں امے سلے مٹھی اسی طرح دوپٹا بلٹتی بلےٹ دی آن کے ہزور یار اللہ آپ نے خیر یا رسول اللہ یکبر دے تما دیا مسلے والا بد دے بےچاری بڑھی وی ہو ففضحك رسول الله صلى سبحان الله حضور مشكراه سبحان الله اتوجه ثم قال يا مسلم يا مسلم أم تعلمين ان شرطي على ربي اني استرته اني استرته على ربي فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوته عليه من امتي بدعوه سبحان اللہ بے لہ تہور گھبراتے کیوں تمہیں پتہ نہیں تو اپنے رب کے ساتھ شرط کر رکھی ہے <سبحانا> اس کا مطلب ہے اب اب مطلب یہ نکلا میں نے کہا تو یہ ہے کہ شالہ کبھی بڈی نہ ہوں لے کے اثر ہونا بیٹے شہید ہوئے اور میں بیاں کر چکیا سی سندا کہ پھر ای ہوئی سان دو شہید ہو گئے ہوں فار گئے دونوں داشا نو فرماندے نے فرماندیا نے ای روی نہیں روی فکر ہے بڑھے پا سی اما جی یہ کہہ رہے, ہو؟ بڑے کی کہہ رہے ہو؟ پر مان ہے اٹھا تلوار لے کے تو نا نا لڑے یزیف فوج نا میری ڈر یہ فیتنے چوپیے دو میرا مظلوم مارا گیا ہے امید ہے اللہ بخش دے گا مظلوم ہے ظالم تو نہیں بنے یہ وہی زینب پاک ہے سمجھ لگی کی فوج کے مقابلے میں اٹھنے والے بیٹے کو کہہ رہی ہیں ان کا ڈر ہے مجھے پتا نہیں بخشا جاتا ہے کہ نہیں یہ فتر میں کیوں مصروف ہوا اور یہ بیٹھا بٹھایا انہوں نے شہید کر دیا اس کی مجھے امید ہے دوستو تم بھی ذرا سوچ کر چلو کیسے زبان کھولتے ہو یہ سیدہ زینب پاک ہیں یہ وہی یتیمہ ہے بے لگامی قوم ہے بے لگامی جن کا لخت جگر گیا وہ تو جذبات میں نہیں آئی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا اللہ کو جانتی ہے اللہ کی بے نیازی کو جانتی ہے اللہ کے انصاف کو جانتی ہے اللہ کے آدر کو جانتی ہے کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کے مقابلے میں ہر صورت میں اٹھنا بھی فرد ہے اور جو اٹھا ہر صورت میں قطعی رہی یقینی اس کے فیصلے دے دیتے ہیں ہر روالو کے فلان کے فلان کے فیصلے یقینی نہ دو عقیدہ یہی رکھو جو بی پاک کا ہے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ یعنی اور اسی سے پتا چلا کہ جب ہم سے یہ دشوار رسول اکرم نے امام علی مقام کی جب جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام علی مقام سے ایسا کام نہیں ہو سکتا ایسا کام جس کو کہیں کہ وہ لڑنے والے تھے تو ان کے متعلق جنتی ہونے کا یقین نہ کر سکے نہیں امام لڑے نہیں امام نے نہ جن المکر والا فریدا ادا کیا تو سید الشہدا بنے کیونکہ حضور سید عالم نے فرمایا سید الشہدا امی حمزتو ہو بارا جلوم سلطان نہا ہو قتل ہو اور میرا دو شخص شہیدوں کے سردار ہیں ایک میرا چچا حمزہ دوسرا وہ شخص جو وقت کو حق سچ کہتا ہے نیکی کا حکم کرتا ہے بدی سے روکتا ہے فرمایا یہ شخص بھی اگر بادشاہ اس کو قتل کر دے تو سید اشہادا ہے سبحان اللہ لڑنے والا ثابت کر کے امام کے درجے کو نہ کم کرو سبحان اللہ امام سید سیدا ہے اور سید سیدا اسی وجہ سے ہے بیٹی کو دیکھو وہ سیدہ شتیمہ جو ہے یتیمہ سیدہ تھا نا لڑنے والے بیٹی کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں اور دوسرا مظلوم مارا گیا تو فرماتے ہیں ان کے متعلق پکا ہے امام بھی مظلوم شہید ہوئے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا سب سے مظلوم شہید ہوئے نہ منکر کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں وہ خدا کے بندوں اور فرماتے ہیں بس کرو بھائی تم نے بلایا نہیں تو میں بس میں چلتا ہوں جاتا ہوں اس کا مطلب ہے مظلوم شہید ہوئے جس طرح وہ ہررا میں سیدہ زینب کے دوسرے بیٹے شہید ہوئے وہ بولتے نہیں بلکہ بلکہ امام کے درجہ ان سے کیوں بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہے اور انہیں شہید کر دیا اور امام نے حق گوئی کا جو فریدا ان کا بنتا تھا انہوں نے ادا کر دیا پھر شہید ہوئے تو سید دشوادہ ہیں وہ لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں امام حسین سید دشوادہ کیسے بنے اور مولبی سے پوچھو یہ حدیث بتا رہی ہے جابر سلطان کو کلمہ حق ہے نہ بہترین جہاد ہے تو so, افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت <coughs> <coughs> جمہور کے نزدیک جائز نہیں تھی تو so, امام کے اشتہاد نے یہی چیز ابھی رکھی اس کو منع کیا کہ دیکھو تیرے ہوتے ہوئے بہت <coughs> بہت, بہت بہت بڑے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں تو کیوں خلافت لیتا ہے یہ اس امر بالمعروف اور حسبا سے ہما بے علی مقام سید یہ بنے صحیح دشوار بنے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اب وہ بیٹے ہیں ان کا ڈر ہے ان کی ڈر ان بول بول ہے یہ وہی سیدہ اب میرے بھائی بات سمجھنا فرمان جے علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں یہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد امام مسلم وہ حضرت معاویہ کی حبیثراتے ہیں روایت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا بچہ میں کھیل رہا تھا مجھے فرمایا معاویہ کو بلاؤ بلاؤ میں گیا تو دیکھا وہ کھانا کھا رہے میں واپس آ گیا حرض کی حضور کھانا کھا رہا ہے فرمایا بلاؤ میں گیا پھر دیکھا واپس آ گیا بتایا نہیں کہ حضور بلا رہے ہیں گیا دیکھ کر کھانا کھا رہے ہیں واپس تیسری مرتبہ پھر شکرا ہوا حضور نے فرما ماش بان لا اللہ تیرا کہ رجا پڑے رجینا رجے شالا رجینا توجہ ذرا بول یہ امام مسلم نے یہ روایت وہ سوری حدیثوں کے آخر میں ذکر کی ہے سبحان اللہ اس سے اوپر وہ حضرت سیدہ ام سلیم کی یتیمہ والی اس سے اوپر ہے نیچے حضرت معاویہ کی ہے ادھر فرمایا شالہ بڈی نہ ہو میں فرمایا شالہ رجے نہ سبحان اللہ بولو تو بڑی نہ جب امان جی پریشان ہوئی ان میں تو آپ نے کیا فرمایا کیوں گھبراتی ہو کیوں گھبراتی <متابق> <آئے، آئے، متابق> <متاب> ہو میں نے تو اللہ سے یہ جی شرط رکھ کر رکھی ہے ایسے عدد کر رکھا ہے اللہ سے اللہ خلاف نہیں کرے گا بھائی ایمان سے بتانا جب وہاں پر حضور یہ فرما رہے ہیں تو کیا یہاں پر وہی معنی مطلب نہیں ہوگا ہم لوگ تو صحیح اس کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جس طرح کے اوپر بی بی یتیمہ کو بظاہر بدوا دی پچھلے ساجن کا ذکر ہو چکا ہے کسی طرح بظاہر بدوا دی لیکن حقیقت میں دعا تھی ادھر بھی بظاہر بد دعا لگتی ہے کسی کو تو حقیقت میں دعا ہے بیڑا پار ہو گیا سبحان اللہ بات نہیں سمجھے الٹا حضرت معاویہ کے لیے راہبت بن گیا اور اگر کوئی کہے وہ حضرت آئے نہیں تھے وہ وان کسی سے کتا رسول کو اگر تو کہتا ہے ناراض ہوئے غضبناک ناک ہوئے غضبناک ناک تب ہوتے غضبناک ناک تب ہوتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو بتاتے حضور بلا رہے ہیں پھر وہ کھانا کھانے میں مسروخ رہتے پھر حق بنتا ہے ناراضگی کا وہ تو بتاتے ہی نہیں یہ تو ہر بندہ جاندہ ہے استاد صدر ہے توجہ پیغام دے وہ پیغام نہیں دونوں بولو جا پی گا آ کے ناراض ہونا جن دسیا نہیں پترا حرامیا بے کہہ رہا تھا مسلم کی روایت پڑھتا ہے اور مسلم نہیں بنتا سبحان اللہ مسلم اتنا بکواسی ہوتا ہی نہیں ہے وہ مسلم مسلم کی روایت پڑھے اور اتنا غلط مطلب نکالے بتایا تو نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور غزم ناک ہوتے تو عبداللہ پر ہوتے کہ یار تم نے بتائیں نہیں الٹا حضور ناراض ہو گئے حضرت معاویہ پر تو معلوم ہوا حضور ناراض نہیں ہوئے حضور وہی راج تھا جو یتیمہ کے متعلق حضور वा, نے زہر فرمایا ادھر بتایا ادھر بتایا بڑی نہ ہو وہ بڑی ہو گئی ادھر بتایا وہ شیر نہ ہو یہ رجے نہ کوئی اللہ نے ہو جا رجایا حضرت رسول اکرم دھی بنا رجایا کر کے سید باکر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جن کی میں نے دیا کیلیا والا شریف میاں شیر ربانی کے خلیفے سید نورحسن شاہ صاحب رحم اللہ ان کے فرزند سید شاہ صاحب میں رسولیہ شرازی میں پڑھاتا تھا تشریف لاتے تھے، ان کا خواب ان کے مرید خاص مولانا محمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں جو رسولیہ شرازیت محترم تھے انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرے دل میں حضرت معاویہ کے خلاف دل میں خیال آ گیا یعنی انہوں نے اچھا نہیں کیا ہم سے رات کو دیکھتا ہوں آہا, میرا حال سڑب ہو گیا میرا اندر, اندر خراب ہو گیا یہ کیا بڑھا گیا پریشان ہوا رسول اکرم کی بارگاہ میں روتے روتے ارد کرتے کرتے سو گیا دیکھتا کیا ہوں سرکار تشریف لائے حضرت معاویہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تھامے ہوئے فرماتے ہیں معاویہ میرا ہے جو اس سے ناراض ہو میرے ساتھ اٹھے جاگے اور توبہ کی اور حضور کی بارگاہ گاہ فرمایا پھر حال میرا پھر واپس ہو گیا سبحان یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں دشمنانا میر مواویہ جو انہوں نے کتاب لکھی اس کے اندر پڑھ لیں یہ خواب موجود ہے معلوم ہوا حضور نے سبحان اللہ اور میرے ساتھی ہو بات سمجھو اب ان, ان تمام اب ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں یہ روایتیں چھوڑتا ہوں اور ابو داؤد کی طرف جاتا ہوں روایت وہ سناتا ہوں جو حضرت سلمان فارسی سے ہے ان سے آئے اور سلمان سلیمان نہیں سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی وہ ہے حضور نے فرمایا سلمان منگا احل البیت سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہم پر رسول خوش ہو کر اہل بیت میں داخل کریں یہ عزت بخشیں وہ سلمان فارسی کی سنو صحیح سبز کے ساتھ ابو داشن جس میں کتاب و سننا کیا عقیدہ کی کتاب جس میں عقیدہ حدیث نمبر ہے چھیالیس انسٹھ چالیس توجہ صلی اللہ صل غضب حضرت حذیفہ بن جمان مدائن شہر میں رہتے تھے کہاں مدائن, مدائن شہر میں رہتے تھے اور ایسی حدیثیں بعض بیان فرماتے تھے جو آپ علیہ السلام السلام نے غضب کی حالت میں ناراض غصے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے بارکا شریف سے کی حالت میں نکلی بعض اللہ اللہ صحابہ کے متعلق بعض صحابہ کے متعلق جس طرح کا بھی سنا چکا وہ دو شخص نے غصہ دلایا اور پھر ٹھیک ہے وہ سنا چکا اسی طرح بعض صحابہ کے متعلق جو غصے کی حالت میں آپ علیہ السلام السلام سے مبارک کا صادر ہوئی ان کا وہ ذکر کرتے تھے بیان کرتے تھے لوگوں کو, کو نا سم کچھ لوگ سنتے تھے تو وہ چلتے جاتے تھے حضرت سلمان فارسی کے پاس ایسا ایسا کہتے ہیں یہ. فلاں صاحبی کے متعلق ایسا کہتے ہیں فلاں حضرت حضرت غصے سے سلمان فارسی فرماتے وہ یا بہتر جانتا ہے کوئی جانے یعنی ناراض ہو کر رخ کر لیتے اب وہ جا کر بتاتے حضرت حذیفہ کو ایک دن ایسا ہوا توجہ ہے کہ انہوں نے جا کر بتایا ایسے ایسے سلمان جو ہے وہ نہ تیری تکذیب کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں بس یہی کہہ دیتے ہیں یہ جانے وہ آئے سلمان فارسی کے پاس حضرت حذیفہ بن جمان صاحب کن کے پاس آئے سلمان پارسی کے پاس آئے اور کہا یار ایسے ایسے بات ہے میں ادیس سے سنا تھا نہ تصدیق کرتے آپ اپنے رقبے میں حضرت سلمان پارسی آپ اپنے رقبے میں جہاں پر انہوں نے سبزی کاشت کی ہوئی تھی وہاں پر موجود حضرت سلمان نے فرمایا ما جمنا خان تو ما تو سدے کان بے مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہا سلمان آپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ہی سے سن چکا ہوں میں بیان کرتا ہوں تو تصدیق نہیں کرتا میری سلمان نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یقم آپ بشر ہیں کبھی غصہ بھی فرما لیتے ہیں غد ہے غصے کی حالت میں لینا سے میرا سوہا ہی ایسی بات کوئی جو کوئی بات فرما دیتے تھے جس میں بظاہر وہ ناراضگی والی والا پہلو ظاہر ہوتا تھا وجردا لیکن راضی بھی ہو جاتے تھے راضی بھی ہو جاتے تھے فکول اور پھر رضا راضی ہو کر فرماتے تھے لال صاحب ہی پھر, جا... پھر وہ رضامندی کے الفاظ اور ہوتے تھے آگے فرماتے ہیں اماتن حذیف تم باز نہیں آتے ایسی ایسی روایتیں پیش کرتے ہو جس سے صحابہ کے خلاف لفرت ہو تم غزب کے حال کی حدیثت تو یاد رکھتے ہو تو رضامندی کے حال کی حدیثت کدھر گئی کیا کرتے ہو تم ہو جو غصے کی حالت میں بعض اوقات فرما دیا اور جو دوسرا آپ فرماتے تھے رضامندی میں آ کر فرماتے تھے یا اللہ جس کو میں جو کہوں اگر برا بھی بولوں وہ بھی رحمت بنا دینا ایسی باتیں تم وہ نہیں جانتے تو وہ سناتے ہو جن سے نفرت پیدا ہو صحابہ کے خلاف ہائے ہائے ہائے ہائے وہ سناتے ہو میں کروں شکایت سلمان خان شکایت کروں شکایت اب حضرت نہیں کا مطلب ہے آج کا کوئی سدرے کا کوئی ادرے کا کوئی ادرے کا کوئی ادرے کا کوئی ادھرے کا کوئی درے کا کوئی ادرے کا کوئی کا اگر عمر ہوتے ان کی زبان کھینچ کر پھینک دے یہ مسلم سناتا اور فلاں سناتا اور فلاں سناتا ہے وہ چاہے لوگ تمہیں طویز نہیں تم نہ مسلم پڑھ سکتے ہو نہ کوئی اور کتاب پڑھ سکتے ہو تمہارا کام ہے تمہارا فرض بنتا ہے صرف گلی ڈنڈا کے ایمان سے شکر حضرت عمر جب حضرت بن یمان کے سامنے حضرت عمر کا, کا نام ہے ادھر دیکھو یہ جی جی سنو. سنو. سنو. حضرت سلمان کا لفظ سنو حماتن تہی حتہ ریسا رجالن خوبا رجالن, رجالن بغض بغبا رجالن وہ اختلافا اختلاف تو بعد نہیں آتا اضیفہ کچھ صحابہ کے متعلق کچھ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہا ہے کچھ صحابہ کے متعلق کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال رہا ہے وہ اختلاف اور فرقت پیدا کرتا ہے امت مسلمہ کو دو دھڑے بناتا ہے کوئی ادھر کے عاشق بن جائیں کوئی ادھر کے عاشق بن جائیں تیرا تو حق بنتا ہے تم سب کے عاشق سبحان اللہ دو دھڑے بنا رہے ہو گروہ شکایت عمر کو اگلی لاب شروع بلقد علمتا تجھے معلوم ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطبا خطبہ ارشاد فرمائے فقالا ایوما رجل من امتی سببتہو سببتا اور لعنتا فی قضبی فا انا من غلد آدم اقدم کما یقضبون و انما بعثنی رحمتا سبحان اللہ فاجعال ها فاجعال ها علیہ يوم يوم کیا سنا نہیں خطبہ دیا تھا تو آپ نے بشر ہوں خدا نہیں ہوں تو ناراض ہو جاتا ہوں غصہ کر لیتا ہوں اے اللہ ایسا کرنا تو نے مجھے رحمت اللہ عالمین بنایا ہے مجھے رحمت بنایا تو جو کچھ بھی بنا دینا میری حضرت سلمان نے فرمایا یہ خطبہ نہیں سنا تھا اس خطبے میں تو موجود نہیں تھا پھر کیوں مانڈ کرتا ہے کروں شکایت نے کہا آگے قسم اٹھا لی حضرت سلمان فارسی نے اللہ کی قسم بعد نہ آیا میں کر دوں گا قسم اٹھا دی حضرت حضر جمان پر بن گئی انہوں نے کہا بڑا کام خراب اس نے قسم اٹھا دی انہوں نے کہا میرے سے سو لے لے میں آج کے بعد کوئی ایسی روایت نہیں سناؤں گا تیری مہربانی حضرت عمر کو نہ بتا دیں حضرت سلمان فارسی نے پہلے یعنی حضرت امر کو بتانے سے پہلے کفارہ دے دیا اور نہ بتایا نہ بتایا او میرے دوستو یہاں پر اب لطائف دیکھو اس میں جو حضور نے فرمایا سلمان فارسی کون ہے یہ میرے اہل بیت اور سلمان فارسی کو اہل بیت میں داخل شامل ہونے کا اعزاز بخشا اور سلمان کون ہے رسول اکرم کے صحابہ کی اتنا غیرت رکھتے ہیں سبحان اللہ عزت رکھتے ہیں اتنا عزت اور احترام کر رہے ہیں کہ روایتیں ہیں اور حضیفہ بر کو بیان کی اجازت نہیں دے رہے اور فرماتے ہیں وچلا بانا بھی سمجھا کرو وہ حضرت حذیفہ پر وہ جو بات مخفی تھی چھپی ہوئی تھی اور وہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں غافل تھے اور بے خبر تھے حضرت فوراً تبدیل کی حضرت سلمان فارسی نے ان کو جگا دیا بات سمجھنا رسول اکرم یہی حال دیکھ رہے تھے کہ میرا سلمان میرے صحابہ کا اتنا احترام کرتا ہے جا صاحبہ جا خلافہ بن جمان تو آل بیت میں داخل نہیں ہو سکے سلمان فارسی داخل ہو گئے کیوں مستفی کے صحابہ کی عزت احترام اتنا رکھتے ہیں میں آل آل معلوم ہوا اہل بیت میں سے جو ہوگا اس کا حق بنتا ہے وہ مصطفیٰ کے آل صحابہ کی عزت سلمان فارسی کی طرح سلمان فارسی سلمان فارسی کی طرح رسول اللہ کے صحابہ کا دفاع کرتا ہو دفاع کرتا ہو اگر کوئی بہت سنائے بھی صحیح اٹھ کر کھڑا ہو جائے حضرت سلمان فارسی کی طرح اگر اگر تمہیں عمر نظر نہیں آتا تو تم آخر نکالو عمر تو نہیں ہے لیکن میں میں یاد رکھنا یہ تیری شکایت لگاؤں گا قیامت کے روز اللہ یہ کیا کہتا تھا اس کو تمیز نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بدبو دی ہے اس کے لیے کیا کہا ہے بولتے نہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور صحابہ پر زبان سرادی کرتے ہیں اگر سید رہنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کا وہی احترام کر جو سلمان فارسی نے صحابہ کی وہی غیرت رکھ جو مصطفیٰ کے صاحب یار احتار میں سے حضرت سلمان پھانسی نے اور <Expert> ل... اسی سے پتا چلا کہ حضرت عمر ایسی روایتیں ایسی روایتیں جن سے وانڈ ہو صحابا کی جی, یہ مجرم یہ فلاں یہ فلاں ایسی نہیں چلنے دیتے تھے اگر کسی نے چلا دی تو اس نے لا علمی میں چلا دی چل گئی اسی وجہ سے ہمارے اکما نے ایسی روایات کو امام احمد نے فرمایا میں لیتا ہی نہیں یار سمجھے نہیں سمجھے نہیں میں نے کہا تھا پھر دوڑ دوں گا بات پر وہ امام احمد میں امام سے بتانا امام سے بتانا جب ان ساری جن میں ترتیس ہے جن میں ترتیس ہے جن حدیثوں میری بات میں جب پتہ چل گیا جب پتہ چل گیا کہ رسول اکرم کا وہ مطلب ہی نہیں مطلب ہی رحمت ہے مطلب ہی تو وہ جب سنائی جائیں گی اور وہ ساتھ رحمت والا حصہ نہیں سنایا جائے گا تو تو خدا رسول کی مردی کے خلاف ہوگا جب مردی کے خلاف ہوگا تو امام احمد کیوں سنے وہ کانوں, کانوں میں انگلیاں ڈال کر باہر چلے جاتے تھے اللہ اللہ عظمت کو سلام نہیں کرتے پھر سے بات میرا نے اگر ان کو اپنا امام مانا ہے تو اسی وجہ سے مانا ہے اللہ क्या करते हैं है? को जुड़ जाते हैं पता नहीं है किसी बात का वो आगे मुआविया के खिलाफ हुआ था कुत्ते कोई हदीस मुआविया के खिलाफ नहीं है और इसी भाला। भाला। पर कब भी करता चलो افسوس ہے امام نسائی کے ساتھ صحیح ہوا امام نسائی کے ساتھ صحیح ہوا جی شام میں جب پہنچے خصائص علی لکھ کر انہوں نے کہا کچھ کچھ معاویہ کی فضیلت میں بھی سنا دو انہوں نے کہا کیا سنا معاش رکھ اللہ تیرا ٹھہنا پر سنا وہاں انہوں نے ماں با لیا اے در آخر. नहीं पहुंची थी मुस्लिम को पहुंच गई या बुद्धाउद को पहुंच गई ये तो सब रामक था आला। आला। तो उनकी अपनी गलती ने उनकी जान ले ली کی اپنی غلطی نے ہمارا چار اگر کوئی نسائی کو حضرت معاویہ کے سامنے پیش کرے ہزاروں نفائی ہوں ہم معاویہ کے در کے کتے پہ قربان کر دیں گے مکھائی فلاح یاد رکھنا جب جب نبیوں کی بات ہو خدا کی مثال نہ دو جب امت کی بات ہو صحابہ کی بات ہو رسولوں کی مثال نہ دو اور جب دوسروں کی بات ہو تو پھر صحابہ کی مثال لگو مقام پر دوسرے مقام پر جب ربی کی صحابہ کی عظمت سامنے آئے گی تو ہم ان کے ان کے متعلق یہ کہہ کر کہ ہمیں سے غلطی ہوگی پاس رکھو خدا اس کو بخش دے بہت بڑی غلطی ہوگی پاس رکھو اس کو یہ ہم کہہ کر چلے جائیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کے صحابہ کے خلاف سوچیں گے تو بیڑا گھر کوئی بڑوا حرام بھی حرام زیادہ امام لسائی کے اس عمل کو لے کر اور وہ حضرت معاویہ پر پردبانے کھولتا ہے کتا تمہیں شرم نہیں آتی اللہ شاہ کو بڑا رکھا ہے ہمارے عقیدے میں داخل ہے تمام اولیاء تمام اولیاء علماء تمام صالحین تمام عاشقین مصطفیٰ کے صاحبہ کے در کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہمارے عقیدے میں داخل ہے بے شک اگر دیکھنا چاہتے ہو ہمارے عقید کو دیکھنا چاہتے ہو اسی بات کو تو الفرق بین الفرق امام عبد القاہر بغدادی کی دیکھو سبحان الل اس کے اندر لکھا ہے اہل سنت و جماعت کے قواعد مقررہ سے ثابتہ سے کیا مصطفیٰ جو ہیں تمام اولیاء علماء ان کو نہیں پہنچ سکتے وہ بولو بولو بولو سبحان اللہ یہ کیوں میں نے ایسا کہا کئی بدبخت شیطان کتے امام نسائی کی بات کو سامنے رکھ کر زبان درازی کرتے ہیں، کا بچہ ہرامی تمہیں پتہ ہی نہیں وہاں کیا تولے وہاں بخاری اگر کریں گے کوئی بات تو بخاری کا درجہ پڑے گا یہ ایسے ہیں سنو یہی رسائی ہیں یہی دار نسائی ہیں اور ان کے ساتھ دارو کتنی جنہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق ہو بازار وہ ضیف ہیں تو ہمارے علماء نے کہا یہ بات کہنے سے یہ دونوں ضعیف ہو گئے اللہ کاری وغیرہ میں یہ دونوں ضعیف ہو گئے ہیں امام پر جرا ابو حنیفا پر جرا سنو اگر امام اعظم کو ضعیف کہنے سے یہ دونوں ضعیف ہو گئے ہیں تو میں ہزار بار کہوں گا حضرت معاویت کے اوپر کوئی غلط گمانی بدگمانی یا غلط زبان کھولنے سے جو خود ہی گر پڑے ہیں خود گر پڑے ہیں معاویہ کا درجہ نہیں گر سکتا سبحان اللہ سبحان اگر اگر سیدوں تمہیں چناؤ تمہارے نان پاک کے در پر نہ پہنچاؤں تو سبحان اللہ ہے تمہارے نانا پاک کا دلچسپ میں دکھا رہا ہوں کسی اور کا دکھاتے ہیں سمجھ نہیں آ اللہ تارے کرام میرے معاویہ سرکار زندہ سبحان <تصفح> <تصفح> اللہ اور سنو اب میں نے کہا تمہارے ائماں اصول بناتے ہیں قرآن کے قواعد اور اصول جو ہے ان کے مقابلے میں خبریں واحد آ جائے غریب آ جائے غیر مشہور آ جائے تو تعمیر کرو ورنہ چھوڑ دو ایسے آئے ابولا اب, اب اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کے متعلق اور خصوصاً حضرت معاویہ اور ابو سفیان کے متعلق کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور اس وقت کیا کہتا ہے جب علی پاک کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے سبحان اللہ. اس وقت کا حال سناؤں قرآن سے اللہ اکبر کبیرہ یہ دیکھیے گا بھائی اس وقت کا حال سنا یہ قرآن خدا یہ دیکھو سورت کون سی ہے ہو اللہ فرماتا ہے اللہ نے یہ دولت بخشی کہ ایمان تمہارا محبوب اور معشوق بن گیا اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دل میں سجا دیا تمہارا دل کی وہ زینت اور حسن بن گیا سبحان, سبحان, اللہ, سبحان اللہ, اللہ اور اللہ نے ایمان کی ضد ہے کفر دیش، دیش. اس کفر کر رہا بل فسوقہ کفر فسق اور نافرمانی فرمانی اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں ان تینوں سے نفرت دے دی نفرت دل میں کر رہا تم اس سے نفرت کرتے ہو جس طرح گندگی سے اب دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اے ہم نے تمہیں بلبل بنا دیا بل پھول سے محبت کرتی اور غلازت اور گندگی سے نفرت کرتی نبی کے یارو تمہارا دل بلبل کی طرح ایمان کا عاشق ہے کفر کو گندگی کی طرح دیکھتا ہے بلبل کی طبیعت نہیں بدلتی تو تمہاری بھی نہیں بدلے گی یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے راشدون ہدایت والے یہی ہیں جن کا دل ایسا ہو آگے فرماتا ہے توجہ درا آگے فرماتا ہے وکالت اللہ عراب تمنا اللہ تو میں ولاکر کو اسلم ایمان فی کلو بے کو بدمو نے کہا بدمو نے کہا مدینہ کے آس پاس رہنے والوں نے کہا جو کچے تھے کچے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ نے فرما کو فرما دل تو میرو تو ایمان نہیں لائے ولا کن کول تم کہو ہم اسلام کے ڈنڈے کے آگے جھک گئے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اوپر اوپر کھڑا ہے کیا مطلب مومن مومنوں صحابہ کے متعلق پیچھے کیا فرماتا ہے سبحان دل میں سجا دیا پہلے محبوب بنایا پھر مظر کیا وہ بولو سبحان آہ! آہ! آہ! محبوب بنایا پہلے محبوب بنایا پھر مس کیا نفرتوں کی جان دے دیں گے واپس نہیں جائیں یہ بیان کر پھر فرماتا ہے بدو کہ بدو کہتے ہیں ہم مومن ہو گیا اللہ فرماتا نہیں محبوب فرما دے تم ابھی نہیں ہو مومن ابھی ایمان نہیں آیا دوارے دلوں میں سنگ کے قریب کھڑا ہے کبھی بھی نکل سکتا ہے کبھی بھی نکل سکتا ہے وہ وقت آیا ان کے ایمان اللہ کے فرمان کی تصدیق ہوئی یہ کچے پھرے کابل جب رسول اکرم کا مثال ہو گیا یہی لوگ جن کو اللہ بدو فرما رہا ہے یہی پھر کہ اب اللہ نے وہ جو پہلے عاشق جن کو بتا چکا جن کو بتا چکا ہے یہ پکے کچے پھر گئے پکوں کا کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں پکوں کے متعلق ان نملوں میں کچے پھر گئے اللہ فرماتا ہے ارے پکے مومن تو وہ ہے تم کیا ہو تم کیا کہہ رہے ہو تم تو کچے ہو مومن وہ, وہ ہے جو پکے ہوں شک نہ کرے ذرا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ جہاد کرے اللہ فرماتا ہے یہی سچے ہیں تم کچے ہو یہ سچے ہیں اب بولو تو صحیح تم کیا ہو یہ ہے پکے اور سچے ادھر دیکھو اب ہوا کیا کیوں بتایا جہاد کرنے والے ہوں گے اشارہ دیا پہلے ابھی یہ موقع نہیں آیا تھا پہلے اشارہ کیا وہ پکے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جہاد کریں گے تو پھرو گے وہ جہاد کریں گے اب جہاد کرنے والے پھرنے والے بدو تھے کون تھے جن کو کچا بتایا وہ پھرنے والے تھے ان کے ساتھ لڑنے والے کون تھے لڑنے والے کون تھے جن کے اکبر جن کسی اللہ آلارت ہے اس مذہب پر جو صدیق کے اکبر کو کہے کافر کتا وہ کافر ہوئے اگر یہ بھی کافر ہے تو اللہ کن کو مومن کہہ رہا ہے اللہ. اللہ تو فرما رہا ہے وہ کچے ہیں یہ پکے ہیں وہ پھریں گے یہ لڑیں گے کیا کتا قرآن کا من کرنا اس وجہ سے جی کہہ رہا ورنہ قرآن ختم کر دی وہ کچے ہیں یہ پکے ہیں وہ پھریں گے یہ لڑیں گے اب جو لڑنے والے ہیں ان کے سردار تو صدیق کے اکبر ہیں انہیں کو کافر کہتے ہو اللہ تو ہے سچے یہی ہیں موہ ہی یہی ہیں اس کا مطلب ہے قرآن کے مقابلے میں ہو خدا کے مقابلے میں ہو اور پھر اب اگلی بات یہ ہے سے دے اللہ اللہ فرماتا ہے کہ توجہ یہی سچے ہیں جو لڑنے والے ہیں بولو تاریخ دیکھو تاریخ دیکھو ابو سفیان حضرت معاویہ مغیرہ بن شعبہ یہ صحابہ کرام جو ان میں سے جو حضرات مولا علی کے مقابلے میں آئے ذرا بتاؤ کس طرف تھے لڑنے والوں کی طرف جانب میں تھے یا دوسروں کی جانب میں تھے یا لڑنے والوں میں تھے اگر پھرنے والوں میں تھے تو مرضی کہو اگر لڑنے والوں میں تھے تو پھر مہر لگ گئی راشد بھی یہی ہے اور جو ان کے خلاف بولے منافق بھی یہی ہے پھر کہا گیا ہوں بات بنانے کے بھی تو, نہیں تھا نا تو کا بچہ کر جی شاقل کہاں مشاکلت ہے بغیرت اگر محسنات لفظیہ علم بدی کے نہیں جانتا تو چشتی کی بات پر اعتراض نہ کر بڑے بڑے رادا ہے نا؟ اچھا, اب بات کو سمجھنا میرے بھائی میں نے یہ دعویٰ کیا تھا مولابی کے ساتھ لڑائی کے حال میں دونوں کامل مومن ہیں حضرت معاویہ جماعت بھی کامل مومن ہیں وہ بھی کامل مومن ہے دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ پہلے تو کمال ایمان ان کا بیان فرماتا ہے حب پکر رہا لے کبل یہ فرما کر عاشقوں کا ذکر کر کے پھر فرماتا ہے فتح ملن موہ میں نہیں رکھتا تھلولہ اگر دو جب انہی انہیں سے جن کا پہلے ذکر کر بیٹھے ہیں <تصفح> اگر آپس میں لڑ پڑے اکتہ تھلو فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا تم صلح کرا دو فَإِمْ بَغَدِّ هَدَاهُمَا لَلْلُخْرَو اگر ایک دوسرے دونتے زیادتی کرے تو فرقی کرو فَقَاتِلُ اللَّتِي بھی ایسا کرو وہ جو جاتی کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑو اس کو اللہ کے طرف واپس لے آؤ اللہ تعالی کے حکم یعنی اطاعت اطاعت حاکم کی طرف واپس لے آؤ اب بات کو سمجھنا <تصفح> اے میرا موہ میں نہیں ڈالتا دو گروہ پیچھے مومنوں کا ذکر کیا انہیں کا پھر فرمایا نہیں میں سے منل مو میں نہیں یہ آل جو آ رہا ہے اسی کا اشارہ دے رہا ہے وہ سمجھ نہیں آئی آر جی کا ہے آدری کا ہے پہلے جن مومنین کا ذکر ہوا یہی لڑ پڑتے ہیں سبحان اللہ تو کیا کرو سلا کراؤ ایسے اب مومن جی جو کامل پہلے بتائے انہی میں سے لڑ پڑے اس کا مطلب ہے لڑائی کے اہم حال میں دونوں کامل مومن ہیں فرق نہیں آیا سبحان اللہ آیا کیوں نہیں آیا? پہلے بتا دیا ہم نے ایمان ان کا محبوب ہے کفر <سلام> ان کا محبوب ہے کفر سے دشمنی ہے ایمان سے محبت ہے تو جب لڑ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے کفر تو پہلے بتا دیا ان کو نفرت ہے کفر بولو مروت نفرت ہے ایمان سے محبت ہے لہذا دونوں اپنے اپنی طرف سے ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں یہی مانا ہے اتحاد کا کہ معاویہ بھی اشتہاد کے ساتھ لڑ رہے ہیں حضرت علی بھی اشتہاد کے ساتھ لڑ رہے ہیں مولا علی سے پوچھا گیا رسول اکرم نے تم سے کوئی بات کہی یہ جنگ کے بارے میں فرمایا کوئی نہیں یہ میری رائے ہے سا پتنا میری زبان کٹانا یہ فرمایا رائے ہے علی کی رائے تھی علی کا اجتہاد تھا اجتہاد تھا دونوں مجتہد ہو کر لڑ رہے ہیں وہ سمجھتا ہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں وہ سمجھتا ہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اللہ فرماتا اسی وجہ سے تو دونوں مومن ہیں اور کامل ہیں کیوں پیچھے بتا چکے ہیں ایمان محبوب ہے کفر محفوظ ہے اور جن کا کفر محفوظ ہو کیسے ممکن ہے کہ پھر اسی کفر کے لیے لڑے آہ! اس سے بلند بات اس کس کے ساتھ کی بات کبھی سنی ہے یہ <تصفح> قرآن ہے کوئی مائی کلال لاؤ میرے سامنے بیٹھ گئے اس کے خلاف مانا مطلب دکھا دے میں ناک کٹا دوں گا آپ میرے بھائیو تمہارے اماموں کے وہ اقوال سنا چکا ہوں اصول بتا چکا ہوں جب قرآن نے بتا دیا یہ پاک لوگ ہیں اب کوئی روایت کوئی ادھر سے راوی کوئی بات لائے اور کا ہے معاویہ یہ ہو گیا معاویا وہ ہو گیا فلان ہو گیا اس کا چل نکل سے اللہ تجھے پتہ نہیں ہے قرآن کے اصولوں کے مقابلے میں ایسی روایتیں مردود ہوتی ہیں تو میں روایت سنانا چاہتا ہم اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے اور رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے جب رسول نے خود فرما دیا اے اللہ جس کو میں, میں بدوا دوں تو اس کے لیے رحمت بنا تو اگر کسی مقام پر حدیث ایسی آ روایت ایسی آ گئی کہ اس میں کوئی سب ہے کوئی لانت ہے تو بھائیو اس کے ساتھ اگر وہ رحمت والے الفاظ نہ ہوں تو وہ چھپے ہوئے کھڑے ہیں کیونکہ رسول نے فرما جو دیا وہ چھپے ہوئے کھڑے ہیں اب ہر کسی کو حق نہیں بنتا حدیث پڑھنے کا یہ وہی پڑھے کہ حدیث بھی پڑھ رہا ہو جیسے ظاہر لفظ نظر آ رہے ہیں جو چھپے ہوئے پڑھے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوں کیا بات یہی مانا ہے کہ پہلے مارس تو دیکھ لو آگے سمجھ کے نہیں معلوم باگا. ہوا نہ ہر حدیث ہر حدیث کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی حدیث پڑھے تو پڑھ کر نہ اتنا در سکتا ہے صحابی کے خلاف نہ اس کو بیان کر سکتا کرے گا تو لانت پڑے گی چاہے پیر تریقت ہو رہے شریعت ہویکت پر لانت اس کی شریعت بے اس کی شریعت میں مردود ہے اس کی طریقت بھی مردود ہے طریقت وہی ہے شریعت وہی ہے جو مصطفیٰ کے صاحب یہ سمجھ گئے نہیں ہے اور آج ایک زبردست بات پڑھی ہے شہ خالد نقشبندی کے پاس بہت اچھے بولنا صاحب نے بولنا پر گجراتی صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے اللہ پاک ان کو سلامتی دے آمین یہ کتاب ہے علی امام آم بل ترکی سے مفت شاید ہوتی ہے شیخ خالد نقش مندی علی اللہ تعالیٰ نے کون شخصیت ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام شامی ان کے مرید ہیں رد المختار حاشد المختار ان کے مرید ہیں صاحب ان کے مرید ہیں سید محمود علی بغدادی تفصیل پتانی لاکھوں علماء اتنے بڑے مشائخ کہ دنیا جن کے آگے سر جھکاتی ہے وہ ان کے آگے سر جھکاتے ہیں انہوں نے فرمایا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب معاویہ خطا پر تھے اور مولا علی صاحب پر تو فرمایا کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو فرمایا تمہیں اجازت نہیں ایسا کہنے کی اس کا مطلب فرمایا یہ ہے کہ اگر اگر کسی محل میں علی پاک اور حضرت جمع ہو جاتے یا علی پاک اور سیدا خاتون سیدا صدیقہ اور طلحہ تو مولا علی اپنے دلائل کے ساتھ ان کو ثابت کر دیتے تم خطا پر ہو یہ مانا ہے علی کے سامنے وہ خطا پر ثابت ہو جاتے یہ مانا نہیں ہے کہ تم کہتے رہو فرماتے اس کے علاوہ اور لفظ بولنا ورنہ مارے جاؤ گے بھائی عثمان صاحب بیٹھے ہیں ایمان سے بتانا یہ کتنا ذوق کی بات ہے بے مثال بات ہے کہ نہیں ہے اللہ اگر کوئی کہے کہ بھارتی پڑھ دے تو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور یہی مانا ہوگا باغ فدق میں باغ فدق میں بھی یہی مانا ہوگا کہ اگر سیدہ خاتون جنت اور صدیق اکبر ہے آپ بیٹھ جاتے تو سدی کے اکبر دلائل کے ساتھ ثابت کرتے کہ جو ثواب ہے جو درست ہے وہ میری جانب آپ فرماتے ہیں ان کا كان علي ومخالفوه كانوا على خطا انما ارادوا بهذا القول لو تمكن علي الله من مع المخالفين لهم لقدر ان يجعلهم مجتهدين ومصلح كما حصل لزبير بن العوام في موقعات الجمل ان صحابه بالقتال ضد سيدنا علي بعد ان تحل الحقائق ورافل الانسحاب فائده رضي الله وكان هذا الاجتهاد منه هكذا يجب ان يفهم الكلام الكلام ملمجمزين الخطا توجہ ہے آه آه آه آه آه آه آه آه اور بات بھی میں نے جو لکھی وہ یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا اگر سامنے بیٹھ جاتے تو ثابت کرتے کہ تم بھی مجتہد ہو میں بھی مجتہد ہوں تو میرے جیسا مجتہد ہے لیکن تو خطا پر ہے میں سواب پر ہوں آہ... سبحان... سبحان... سبحان... فرماتے ہیں کلام علماء کو یہاں یہ, اسی طرح سمجھنا چاہیے ورنہ بہت خطا ہے اور بان... جا... الحمدللہ جا... ہم اسی طرح ہی سمجھتے ہیں شا... آہ... سمجھ آ گئی دوستوں سبحان... معلوم ہوا الحمدللہ جو موضوع مستخب کیا اس کو کما حق ہوں ان شاء اللہ عزیز نبھا دیا پورا بیان کر دیا اس میں کسر نہیں رہی ہر اور یہاں پر یہ تمبی کرتا چلو آپ لوگوں نے جن کتابوں سے بچنا ہے جن کے اندر یہ تمبی نہیں اور ان کے لکھنے والے حضرات ہاتھ سے بلائل ہونے کی وجہ سے تمبی نہ کر کے گئے امام جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے تاریخ الخلفا اس کو پڑھنے سے بندہ بہت گمراہ ہو جاتا ہے بہت گمراہ ہو جاتا ہے افسوس ہے اس کا ترجمہ ہے اور بازار میں مل رہی ہے اور ہر عام و خاص پڑتا ہے درس نظامی کے بعد مدارس میں داخل ہے تو جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ حضرت معاویہ اور صحابہ کے خلاف ذہن بنا لیتے کے حضرت عمر بن خطاب کی حکومت ہوتی تو وہ اس کتاب کو سمندر برد کر دیتے میں کہتا ہوں حضرت سلمان فارسی سامنے ہوتی یہ کتاب تو آپ شکایت لگاتے یہ دیکھو عمر قمر یہ دیکھو بے شا. بے شا. جو حضائفہ, حضائفہ یمان کو معافی نہیں مل رہی جی. صحابی صاحب صاحب رسول اللہ, اللہ. ان کو معافی نہیں مل رہی جیب عجیب بات ایمان سے کہتا ہوں بے سروپا روایتیں من کھڑک جھوٹھی روایتیں جن کی ہی نہیں وہ لکھی ہوئی ہے مثلا موٹی سے مثال دیتا ہوں حضرت معاویہ کے تذکرے کے اندر یزید کے تذکرے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت احسن مسلی فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شوبھا نے کہا میں نے یزید کی حکومت کا مشورہ دے کر معاویہ کا کام ہمیشہ کے لیے پھنسا دیا نکلے گا تو پتا چلے گا ابھی سے بتانا مغیرہ بن شعبہ اتنے جڑیل قدر صاحبی ہیں ایمان سے بتانا اس سے تو صاف یہ جی ثابت ہوتا ہے اللہ کہ وہ مکار ہیں امت رسول کے دغاباز ہیں امت رسول کے ساتھ دھوکا کیا معاویہ کے ساتھ دھوکا کیا غلط مشورہ دیا حضرت معاویہ کو یہ پھنسانے والے ہیں تو مکار بڑھ گئے جھوٹے بڑھ گئے کیا بڑھ گئے ایمان سے بتانا جبکہ مغیرہ بن شوبہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حضرت ابو سفیان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ طائف کا بت جا کر گراؤ جو طائف کا بت جا کر گرانے والے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ مکار بنے ہوئے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ خدا کا خوف کرو سند کیا ہے کوئی سنت ہی نہیں ہے اس کی میرے بھائیوں اسی وجہ سے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کتابیں کیا ہیں جنگل کیا ہے جنگل جاؤ گے تو ہر بلا بھی اندر پڑی ہے بے شک اب وہی جائے کتابوں کے اندر جو بلاؤں سے بچنا جانتا ہے کتابوں کی دوسری مثال دیا سمندر موتی لینے جا رہے ہو تو وہی پہلے سیکھ کر جاؤ خواس بن کر جاؤ نہیں تو خود گھر کو جاؤ گے موتی لیتے لیتے بہت کے منہ اتر جاؤ گے سمجھ نہیں آ رہی تو بھائیو الحمدللہ الحمد للہ ناصر نے جتنا خیر خواہ کرنی تھی اب پتہ نہیں کتنے دجال بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے امام جلال سیوتی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے سنتے ہیں وہ امام جلال سیوتی نہیں یہ کہو امام جلال الدین سیوتی اور ان حضرات نے جو ہمیں اصول دیے ہیں ان اصولوں کے ساتھ میں لوگوں کو بچا رہا ہوں اور ان کی ان سے پرہیز کا سبق دے رہا ہوں ان کی کتاب سے اسی طرح کہ ان کی کتاب دور منصور ہے اس کے اندر بھی ایسے بے سروپا روایات ہیں تو وہ جو لکھ گئے وہ عوام کے لیے تھوڑا لکھ گئے ہیں علماء کے لیے لکھا ہے کہتے ہیں تمیز کرو تمیز کرو اس میں دیکھو کون سی صحیح ہے کون سی غلط خود اصول تدریب انہوں کی نہیں ہے اس کے اندر اصول حدیث نے لکھے تو اصول ال با ال ان کی نہیں ہے کتنی اصول حدیث پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو ہم ان, اصول ان, کے, ان वाँ। वाँ। کے اصول جو بتائے ہوئے ہیں ان کے میں اصولوں کے مطابق بے سروپاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر خصوصاً وہ بھی صحابہ کے خلاف ہو ابھی سن چکے ہو ابھی سن چکے ہو پاری کتاب العلم علم وہ جو مولانے سرکار کا فرمان ہے جس کو تالیر کن بھی اور موصولن بھی ذکر کیا امام بخاری نے اسی کے تحت یعنی حدیث نمبر ایک سو ستائیس کے تحت ایک سو ستائیس کے تحت امام نے لکھا ہے اللہ اکبر اکبر آپ فرماتے ہیں وضاب تو ظالے کا واہ کا مرادم فل امسا قوان الفل واہ مطلوب اللہ کیا کلام ہے سبحان اللہ کیا کلام ہے آپ <settings> <احسن> فرماتے ہیں سارے اخبار پہلے نقل کر کے یہ حدیث بیان نہیں کرنے چاہیے یہ بھی حدیث امام مالک والا امام والا امام یوسف والا والا سارے اقوال مولا علی بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو حدیثیں جن کا ظاہر بد کی پھیلاتا ہو ما ہوتا جس کے ظاہر مراد لینے سے چلنے سے مانا سننے سے لوگ بدعقیدہ بنتے ہوں فرمایا ایسی روایات بیان کرنا جائز نہیں بے شک, بے, شک بے شک سبحان اللہ تو پھر اس کا مطلب اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی سال سن لیں جو امام مسلم نے مقدمہ میں لکھا آپ فرماتے ہیں ولاکر میں نے اجلے قوم ال اخبار ملکی و کلف الحا خفا علیق خفا قلوب نا ایجابت یہ باب ہے باب و بجوب روایت یعنی فقاط و ترکل کردہ تحریر من القرآلہ رسول اللہ, اللہ وسلم. امام مسلم کو باپ ترجمت الباپ اگرچہ امام نبابی کی طرف سے ہیں لیکن مطلب یہی ہے امام مسلم فرماتے ہیں وہ ستی میں وسقات فرما ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ وہ تمجیل کرے صحیح اور شکیم ضعیف روایتوں کی اور جو سکھ اور مضبوط راوی ہیں ان کی روایتیں اور جو متحمین ہے ان کی روایتوں میں تمیز کرے یہ واجب ہر پر کس بندے پر جو علم کی خدمت کرتا ہے فرمایا جو صحیح ہے وہ روایت کرے سمجھ نہیں آ رہی اور پیچھے جو آپ فرما رہے ہیں جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس کا اس کے ساتھ تعرض نہ سمجھنا کیوں وہ پہلے با... مراد ہے اولما کی آپس میں اور دوسری مراد ہے عوام کے سامنے جو یوب نہیں جانتے کیا جو عیوب نہیں جانتے فرمایا جو عیوب نہیں جانتے ان لوگوں کے سامنے روایات جو ہے وہ ایسی پیش نہ کرو کہ جن سے وہ ان کا بیڑا گھر کو جائے اس وجہ سے اب معلوم ہوا اگر کسی نے یہ تمیز کیے بغیر کوئی روایتیں نقل کر دی ہیں تو میرے بھائیوں ان سے غفلت ہو گئی لیکن اس کی گفلت کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا بے شاک بے شاک ہمارے سامنے اصول ہے اصول کو مار <تصفح> آخر میں میں اپنے موضوع پر مہر لگانے کے لیے مخالف کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں یا شاف علی محمد شریف مرتضی کی یہ <تصفح> شیعہ مذہب کا وکیل ہے وکیل عقیدہ بیان کرنے والا ہے سن چار سو چھتیس میں وفات ہے اس کی نہج البلاگا مشہور کتاب اس نے جمع کی شعور اس نے بنائی یہ شافی ان کے عقیدے اور مناظرے کی کتاب ہے یہ روایت کی کتاب نہیں ہے جس کو ضعیف کہہ کہدے ہوئے اس میں لکھا ہوا ہے مناظرہ چل رہا ہے ایک طرف سے قاضی عبد الجبار ہے محتاط وہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں بات کر رہا ہے اور یہ اس کا ان کے خلاف بول رہا ہے اب یہ بات سننا بڑی زبردست بات ہے بڑی علم کی بات ہے اس نے یعنی قاضی عبد الجبار محتد نے اس نے اس م... اپنی کتاب میں حضرت صدیقی باد فدق والے مسئلے میں حضرت صدیق کی وہ روایت حدیث سنائی کیونکہ ابو بکر نے سہارا حدیث کا لیا تو وہ بجانے بائے اعتراض کیوں کرتے ہو انہوں نے تو فرمایا میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ ہم نبیوں نبی بارس نہیں بناتے کسی چیز کا ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے تو یہ شیعہ اس کو جواب دیتا ہے یہ کیا جواب دیتا ہے خلاصہ سناتا ہوں پھر تھوڑی بار پڑھ دوں گا جواب یہ دیتا ہے کہ وہ حدیث نہیں چل سکتی قرآن کے مقابلے میں کیوں کہ وہ ایک کی خبر ہے ایک کی حدیث ہے یعنی ابو بکر کی صدیق اکبر کی بات نہیں سمجھے ایک کی حدیث ہے خبر واحد ہے ایک کی حدیث ہے غریب ہے غریب ہے غیر مشہور ہے دوسرے صحابہ کے پاس نہیں ابو بکر کے پاس ہے سبحان تو اس کو اللہ قرآن, قرآن کے مقابلے میں لاتے ہو یہ شیعہ کہہ رہا ہے اللہ وہ قطعی یقینی ہے قرآن یہ ذہنی ہے یہ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس سے تخصیص ہو سکتی ہے نس ہو سکتا ہے یہ وہ کہتا ہے تو اخبار معلوم معلوم پھر آگے جا کر کہتا ہے تخصیص <الْقرآن> یہ تو مان ہی نہیں سکتے کہ خبر واحد قرآن کے مقابلے میں آ جائے مسلمانوں صدیقی اکبر روایت کرے حدیث پیش کرے کہ رسول اکرم سے میں نے سنا تو شیعہ مذہب اس کو قرآن کے مقابلے میں سمجھ کر پھینک دیتا ہے میں شرم نہیں آتی خدا گواہیاں دے قرآن میں صحابہ کی پاکیر کی عظمت اور ایمان کی اور راشد بھی ہیں اور صادق بھی ہیں سب کچھ آ آیتیں گرے نہیں جاتی اور پھر ایک ایک حدیث کو روایت ایسی پکڑنا جس کا معنی جو ہے وہ کسی معلوم ہی نہیں ہے اور اس کو لے کر پھر صحابہ پر تان اور تشریح کرنا شرم نہیں آتی معلوم ہوا یہ جو اصول انہوں نے خود باندھا ہوا ہے یہ اس پر بھی پورے نہیں اترتے شاید شاید شاید ہم کیسے اترے ہم عظمت صحابہ کسی روایت تاریخ الخلافہ میں لکھی ہوئی کی وجہ سے ہم صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دیں نہیں بھائی ہم کہہ دیں گے یہ کتاب ایک طرف رکھو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے جو اللہ کے قرآن اور صحیح حدیثوں میں جو مشہور میں آیا متوادرات میں آیا وہی وہ صحیح ہے لہذا مصطفیٰ کی صحابہ کی عظمت کو سلام ہو شیعہ مذہب شیعہ مذہب بھی نہیں ہے کہ خبر واحد قبول ہو جائے کس جی. کے بارے میں عقیدے میں عقیدے میں خبر واحد قبول ہو جائے جس شیعہ مذہب میں نہیں ہے ہم کیسے کریں اور وہ بھی ضعیف وہ بھی موضوع یا متشابہات جن کا بارے معلوم نہیں ہے یہ مہر لگ گئی آخری یہ شافی ہے یہ ہے شافی اس کا بیان مکالا کرنے کے لیے ان سب کا ہے کافی یہ ہے شافی اللہ حضر ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کی تعظیم احترام اور صحابہ کی غلامی اور صحابہ کی روزے قیامت رفاقت عطا تھا